أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطل عليكم غير محل صيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد شكفار سورة مائدكي یہ ابتدائی آیاتیں ہیں سورہ مائدہ میں ایک سو بیس آیتیں اور سولہ رکوات ہیں اور بارہ ہزار چار سو چونسٹھ حروف ہیں اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت وہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں اور وہ ہے علیوم اکمل تلہ کم جو انشاءاللہ اگے اللہ اگیا آئے گا سولہ رقوت پر مشتمل اس سرہ مبارکہ کا جو پہلے رقو ہے جس سے سورت کی ابتدا ہوتی ہے اس رقو میں ٹوٹل پانچ ہیں گزشتہ سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صاحب کتاب کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے تھے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو جان اور میں سے حرام قرار دیا تھا اور یہ ان کے لیے بطور سزا کتاب سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو بطور امتحان کے ممنوع قرار دیا ہے لیکن وہ چیزیں جو عموماً ان کے لیے حرام تھی اللہ نے وہ تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں اور جن جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے ممنوع قرار دیا ہے تو وہ کسی موسیحت کی بنیاد پر ہے بطور سزا کی نہیں ہے کہ اس کے استعمال سے تمہارے جسمانی اور روحانی طور پہ آلودہ ہونے یا بیمار ہونے کا کبھی اندیشہ ہے اور اللہ نے اسی لیے تمہیں ان جانوروں یا ان چیزوں کے استعمال اور کھانے پینے سے منع کیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز اور اس چیز کے نتیجے میں مرتب ہونے والے ان نتیجے سے بخوبی آگاہ ہے ناکہ اللہ تبارک و تعالی کا شان ہے یا اے دین ا اے ایمان والو او فوب اپنا عہد و پیمان پھورا کرو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ پرورتگار ہم تو یہ لا شریک مانیں گے اور تیرے تمام حکموں کو اپنے بساس کے مطابق اس پر عمل کریں گے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری رسول مانتے ہیں اور ہم اس کی پیروی کریں گے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وعدے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ ایک مسلمان کا دوسرے انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ اس کے افاع کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تبارک وطالیہ نے اس حایات مبارکہ میں سے اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں تمہیں اہلی کتاب کے ترنا نہ ہو, نہیں ہونا چاہیے جن کا تذکرہ گزشتہ مبارکہ میں وہ ہے کہ وہ پیغمبروں سے ایک وعدہ کرتے پھر اس وعدے کو توڑ دیتے پھر وعدہ کرتے پھر اس کو توڑ دیتے اور اسی طرح ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دی اور اللہ کے پیغمبروں کو ان لوگوں نے اللہ کے درجے پہ پہنچایا تو اللہ فرماتے ہی نہیں تم ہر ایک کے ساتھ واقعی ہوئے وادے کو پورا کرو گے کہ اللہ کو اللہ مانو گے اور رسول کو رسول مانو گے رسول کو رسول کے درجے پہ رکھو گے اس کو اللہ کے درجے پہ نہیں لے جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں اور عظمتوں کے قائل ہوتے ہوئے اس کے تمام احکامات بجا لاؤ گے وہ حدار ہوئے تمہارے لیے بہی الانعام النع میں میں سے چھپائے اللہ مایو سوائے ان کے جو تمہیں آگے سنائے جائیں گے غیر مگر یہ کہ حلال نہ جانو شکار کو وہ تم حرم حصہ میں کہ تم حالت احرام میں ہو تو حالت احرام میں شکار کا شکار کرنا گو کہ وہ شکار حلال کیوں نہ ہو وہ درست نہیں ہے اور اگر کسی نے اپنی مرضی سے جانور کا شکار کیا جو کہ حالت احرام میں نہ ہو اور پھر وہ اپنے اشکار کی ہوئی جانور کو گوشت کسی حالت احرام میں حاجی صاحب کو یا موتمر عمرہ کرنے والے کو کرا دے تو اس کے لیے اس کے کہانی کی کوئی ممانعت نہیں ہے بشک اللہ تبارک تعالی حکم کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو لاتر شائر اللہ حلا نہ سمجھو اللہ کے نشانیوں کو یعنی اللہ نے جہاں پہ رک جانے کا کہا ہے تو اس نشانی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو یعنی اللہ نے جن چیزوں کے ممانعت فرمائی ہے اس کو ممنوع سمجھو و لشہر الحرامہ اور نہ ادب والے مہینے کو الحدیہ اور نہ اس جانور کو جو کے نیاز کے طور پہ بیجے گیا ہو وہ جن کے گلے میں پٹھڑا لگیا ہو و حراما اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کے طرف جب تو وہ میں جو ڈونگتے ہیں اپنے رب کے فضل ورضوانہ اور اس کی خوشندی وغیرہ تم اور جب تم حرام سے نکل جاؤ فستا دودھار کر لیا کرو ودا جمن اور باعث نہ بنے تمہارے لیے شنا کسی قوم کے دشمنی مسجد الحرام جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے یہ کہ تم ان کے ساتھ کرنے لگو. مسلمان کی یہی تو صفت ہے کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرتا ہے اس کو معاف کرتا ہے عَلَى الْبِرِّ اور آپس میں ایک دوسروں کی نیکی کے کاموں پر مدد کیا کرو اور پرہزگاری کے کاموں پر ولاسم ودوان اور ایک دوسروں کے مدد نہ کرو گناہ کے کاموں پر اور زیادتی کے کاموں پر وطق اللہ اور ڈرتے رہو ان اللہ شدید اللہ بشک اللہ کا اعضاء بڑا سخت ہے تو اس آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاخیر فرمائی ہے کہ جو جانور حاجی صاحبان قربانی کی غرض سے لاتے ہیں یا جو جانور صدق اور خیرات کے غرض سے مکہ لائے جاتے ہیں یا جو لوگ مکہ کی طرف آتے ہوں عمر یا حج کی نیت سے اور وہ اپنے ساتھ سامان تجارت لاتے ہوں تو ان کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہا کرو کہ کہیں تمہارے ہاتھوں سے ان جانوروں اور ان سامان لانے والے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے اسلام کا تفاضا تو یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے برائی کرنے والے کو برائی سے روکیں لیکن اگر وہ برائی سے اس کو نہیں روک سکتا تو اس کے ساتھ برائی میں معاون نہ بنے حرمت علیہ المۃۃ حرام ہوا تم پر مردار جانور ودم اور خون یعنی وہ خون جو جانور کو کرنے کے ساتھ اس کے رگوں سے نکلتی ہے وہ لحم الحنزیر سور کا گوشت اما اللہ بھی اور وہ کہ جس پر نام پکارا جائے اللہ کے کی سوا کسی اور کا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے قرب کی حصول کے لیے جانور کو مختص کر دیا جائے چاہے ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا ذبح کرتے وقت اس اللہ کا نام لیا جائے لیکن اس کو اس نے نامزد کر دیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے تو اس جانور کا گوشت درست نہیں ہے اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے لیے مختص ہو گیا ہے خاتون اور وہ جانور جو مر گیا ہو گل گھٹنے سے والموقوزتو یا چھوٹ لگنے سے والمتردیتو یا نیچے گر کر وتیحتوں یا سنگ مارنے سے وما اور وہ جس کو دہندے نے کا لیا ہو اللہ کہتو مگر وہ جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو تو جو جانور اوپر سے گر کر کے حلال جانور اور مردار ہو جائے یا کسی کے ڈنڈے مارنے سے یا کسی دوسری جانور کے سنگ مارنے سے یا اس کے گلا گنے سے وہ مردار ہو جائے مر جائے تو ایسے حلال جانور کا برش حرام ہے اور وہ جانور حلال جس کو کسی درندے نے گا لیا ہو اور اس کا اکثر حصہ اس نے ختم کر دیا ہو پھر مردہ پایا جائے تو اس کا کانا درست نہیں لیکن اگر کسی درندے نے زخمی کر دیا اور پھر زندہ حالت میں اس کو پا لیا ایسے درندے نے زخمی کر لیا کہ اس کا زخمی کرنا آ, اس جانور کے گوشت میں کوئی زہر وغیرہ سرایات اس کے وجہ سے نہ کر چکا ہو اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت درست ہے ذبح عالم نصب اور وہ جانور حرام ہے جو ذبح ہوا ہو کسی کے تھان پر یعنی وہ مختلف ایسے جگہوں پر کہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اوروں کے ناموں پر نیاز چڑھائے جاتے ہیں وہاں تس تقسیم و اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ دس بندے ایک مون کو خرید لیتے مثلاً اور پھر یہ کہتے تھے کہ بے پیسے تو ہم سبوں نے برابر ڈال لیے جانور کے خریدنے میں اور اب یہ جانور جو ہے نا کسی پانچ بندوں میں تقسیم کر دیا جائے گا پھر وہ پانچ بندوں کے لیے قرڑات تھے جن پانچوں کا نام نکلا تھا ان دسوں میں سے تو ان, کے ان کو ان جانوروں کا گوشت دی دیا جاتا اور باقی ان کو محروم کر دیا جاتا تھا بالکل اس طرح جس طرح ہمارے یہاں لاجم کا نظام ہے ذالب یہ گناہ کا کام ہے علیم اسلینہ کفر ہوں آج نہ امید ہوگی ہم لوگ جو کافر ہیں من دینوں کم تمہارے دین سے یعنی تمہیں دین کے معاملے میں وہ مات نہیں دے سکتے تمہیں لا جواب نہیں کر سکتے بلا تک مت ڈرونی اور مجھ سے کو آج میں نے تمہارے, تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے متی اور میں نے پورا کیا پر اپنا احسان وردینۃ اسلام دینا اور پسند کیا میں نے تمہارے اسلام کو بطور نظام زندگی کے بطور دین کے یہ وہ آیات ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے آخر میں نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے غرض سے میدان عرفات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آیات پڑھ کر کے سنائی طور پر جو شہس لاچار ہو جائے فی محمد بھوک کی وجہ سے غیر موتجر نے کہ وہ گناہ کے طرح مائل ہونے والا نہ ہو تو سعم اللہ غفور رحیم پر دشک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے کہ ایک مسلمان اگر اتنا لاچار ہو جائے بے بس ہو جائے اور اس کو رستح حالات نہ ملتا ہو تو پھر وہ ان مذکورہ حرام چیزوں میں سے اتنا کہ سکتا ہے ناپسند کرنے کے باوجود کہ جس سے وہ رشتے حالات تک زندہ رہ سکے یس النکما باحل لوگ تو سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں کل کہہ دیجیے تمہارے لیے حلال ہے ستری چیزیں اما اللہ تم جوار اور جو تم سداؤ شکاری جانور کو مغل شکار پر درانے کے غرض تو تو اللہ کے تم ان کو سکھاتے ہو مما علام اللہ اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے فکلو پسکاؤ مما اس میں سے ہم سکنا جو تمہارے لیے پکڑے حضب السم اللہ علیہ اور اللہ کا نام دو یعنی ذبح کرو اس کو اللہ اور اللہ سے یعنی شکاری کو تایا باز یا یعنی دوسرا کوئی جانور جس کو سدھا کر اور تعلیم دے کر پھر کسی شکار کے پیچھے پکڑنے سے اس کو بھیجا جائے اور شکار زخم ہونے کی صورت میں وہ اس کو تلاش کرے اگر وہ شکار وہ پکڑ کر کے تمہارے لیے لے آتا ہے تو اس کے دانتوں کے لگنے کی وجہ سے بشکار ممنوع نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ طلب معلوم ہے الحل پر یہ بات آج حلال ہوئی تم سب کے لیے ستری چیزیں کانے کتاب کے تمہارے لیے حلال ہے حلُ تمہارا عورتیں اوت الکتاب کی جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے تمہن جب تم ان سے نکاح کرو ان کے مہر دے کر محسنینا نکاح میں لانے کے غرض سے غیر مسافرینہ نہ کے وقتی خواہش کی تسکین کے لیے والا متفظی احدان اور نہ کہ تم ان کے ساتھ چپکے چپکے تعلقات قائم کرو ایسے اہلی کتاب جو ہر معنوں میں اہلی کتاب ہو اور جتنے آج کے اہلی کتاب ہے ان کے اہلی کتاب ہونے میں شک اس وجہ سے ہے کہ یہ شرک کے مرتکب ہو چکے ہیں اور انہوں نے اللہ کے ساتھ حضرت احسا کو اور حضرت مریم کو شریک کرا دیا ہے اور یہ ایک اللہ کے بجائے تشلیص کے خیال ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی اگر ان میں سے کوئی خاتون مسلمان ہو جائے تو اسلامی طریقے کے مطابق اس کو اپنے نکاح میں لایا جا سکتا ہے لیکن حرجم فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اہلی کتاب میں سے کہ جو اپنے مقاصد کے کی حصول کے لیے اور جاسوسی وغیرہ کے غرض سے مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے رازوں کو معلوم کر کے وہ پھر سے غیر مسلم بن جاتے ہیں اپنے علاقوں میں جا کر تو آپ نے ممانعت فرمائی کہ پہلے کے مسلمان نو مسلموں کے ساتھ جو اب اب مسلمان ہوئے ہیں نکاح کے معاملے میں احتیاط برتے ہیں اور ایسے لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہونے کا دعوی کرتے ہو تو ان کا نکاح ایسے خواتین کے ساتھ کر دیا جائے کہ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہوتا کہ معاملہ برابر رہے اور میں یقفر بال ایمان اور جو کہ ایمان سے فقط حابی تعمل تو یقیناً اس کے سارے محنت ضائع ہو گئی یعنی جس نے بہت سارے اچھے اعمال کیے ایمان رکھتے ہوئے لیکن آخر میں اگر وہ اسلام سے پھر جاتا ہے خدا نخواستان منتظر ہو جاتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہے وہ پھر آخرت الخاسرین اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اس لیے کہ دنیا میں اس نے جتنی کچھ نیکیاں کی وہ اس کے کفلیہ زندگی پسند کرنے کی وجہ سے سارے کے سارے ضیاء ہو گئی باخانہ بسم للہ الرحمن الرحیم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 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتيم نعمته عليكم لعلكم تشكرون شكرا على سورة معدقية تسجل كلها اور یہ رکو آیت نمبر پانچ سے لے کر آیت نمبر چھ سے لے کر آیت نمبر بارہ تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تہارت یعنی پاکیزگی کے متعلق ہدایات بیان فرمائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے عبادی واضح فرمائی کہ تہارت کس طریقے سے حاصل کیا جائے گزشتہ رکواٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمایا تھا جو اللہ نے مسلمانوں پہ کیے اور سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مسلمانوں پہ تھا وہ یہ کہ علی ام اکمل تلکم دین اکم آیت نمبر دین میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا گزشتہ رقو کے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اب مکمل دین انسان کے سامنے ہو اور بندے کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اس مکمل دین سے رہنمائی ملے اور وہ اس مکمل دین سے یہ معلوم کر سکے کہ میرے زندگی کے اندر کون کون سے کام کرنے میں درست ہے اور کون سے نامناسب ہے تو یقینا یہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے اس لیے کہ بندے کے سامنے انسان کے کامیابی والے سارے اعمال اللہ نے کول کر کے رکھ دی اس لیے اب شکر کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے سر سروسجود ہو جائے اللہ کی بندگی کرے لیکن اللہ کے سامنے سروسجود ہونے سے پہلے تہارت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس رقم میں تہارت کے مطابق کچھ احکامات ناز فرمائے پہلے آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے فرائض بیان فرمائے ہیں کہ عام حالت میں جب بندہ نماز کے ادائیگی کا ارادہ کر لیں تو اس کو وضو کرنا چاہیے اور وضو کے اندر بنیادی طور پہ چار چیزیں فرض ہے فرض اسے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیا جائے یا خود چھوٹ جائے بندے سے بھول کر تو وہ عمل درست نہیں ہوگا وہ عمل پھر سے کرنا پڑے گا تو گویا وضو میں اگر ان چار فرائضوں میں سے کوئی, کوئی فریضہ بندہ طرح کر دے تو وزو نہیں ہوا یا وزو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی اللہ کے احساس ہے یا ایزین امن ہوں اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو اذا قمتم الى الصلاة جب تم اٹھو نماز کو تو فخصل وجوہکم دھولو اپنے چہروں کو وائیدیہکم اور اپنے ہاتھوں کو الى المرافق کونیوں تک ومسخو برؤوسکم اور مسا کر لو اپنے سروں کے اوپر وارجو لکم الى لکابین اور پاؤں کو دو دخنوں تک تو یہ چار فریض ہیں پہلے فریضہ حضور کا یہ ہے کہ بندہ اپنے چہرے کو دھو لے اور چہرے میں جو دھونے کی جگہ ہے وہ پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک اس درمیان کو تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے اور کم از کم ایک مرتبہ پوری طریقے سے گیلا کرنا یہ فرض ہے اگر اس چہرے میں کوئی جگہ خشک بندہ چھوڑ دے بغیر کسی زخم اور غزر کے تو پھر وضو نہیں ہوگا وہ آئی بھی اور دوسرا جو فریضہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو کونے تک دھو لیا جائے مکمل طریقے سے اس میں بھی مکمل طریقے سے گیلا کرنا فرض ہے اور تین مرتبہ پانی پھیرنا اس کے اوپر یا پانی ڈالنا اس کے اوپر یہ سنت ہے تاکہ کوئی شک خوش جگہ کی باقی نہ رہے تیسرا فرض ہم صفوں بروسکم اور اپنے سروں کے اوپر مسا کرو فقہ فقح فرماتے ہیں کہ کم از کم ایک چوتھائی سر کے اوپر مسا کرنا ہاتھ کرنا یہ فرض ہے چوتھا فرض وہ ارجنکم ہلل قابل اور پاؤں کو دو ٹخنوں سمیت اگر موزہ وغیرہ چمڑے کا پہنا ہوا نہیں ہے اور اگر چمڑے کا موزہ پہنا ہوا ہے تو اس کا حکم پھر بدل جاتا ہے کہ اگر موزہ چمڑے کا ایک مقیم شخص نے پہنا ہوا ہے تو وہ ایک دن اور ایک رات تک کے نمازوں کا اس پر مسح کر لیا کریں اور اگر وہ مسافر ہیں تو تین دن اور تین راتوں کے لیے اس کو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں بلکہ جب بھی وہ نماز کے لیے وزو کریں تو باقی جو دھونے والے اعضاء ہیں اس کو دھو لیں اور پھر پاؤں پر اپنا مسا کر لیں اور وہ یہ کہ ہاتھ کو گلا کر کے موزے کے اوپر اپنی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف ہاتھ کھینچ لیں تو یہ اللہ نے آسانی پیدا فرمائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک سفر میں کچھ صحابہ کرام کو جلدی جلدی وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ جلدی میں اپنے پاؤں کے ٹہنے دونا بھول گئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح سے وضو کرنے پر انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پاؤں کو دو تو پاؤں کے دونے میں ٹہنے شامل ہے مسلم کی حادثیت سے اور اگر تم حالتیں جنابت میں ہو یعنی تمہیں غسل کی ضرورت ہو اور یہ جنابت رقوق کی ضروریت کی ادائیگی کی وجہ سے ہو تو اللہ تبارک وطالع کے شاد ہے فتح تو اب اچھی طریقے سے مکمل طہارت حاصل کرو فتح مبالغہ کا ذریعہ ہے اور مبالغہ تقاضا اس بارت کرتا ہے کہ بھئی خوب تر طریقے سے غسل کیا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ غسل تو غسل ہوتا ہے لیکن خوب تر جو زیادتی کو چاہتا ہے تو یہ زیادتی تاکید کے لیے مفصرین فقہانی وضاحت فرمائی ہے کہ اس عمل کے بعد غسل کرنا فرق ہے ورن کن تم مرو اور اگر تم حالتی بیماری میں ہو تو غسل کے جو فرائض ہے جی وہ تین ہے ایک تو یہ کہ بندہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد تین مرتبہ کلی کر لیں پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیں اور پورے وجود کو سارے جسم کو جلا کر لیں اور کوئی جگہ اس میں خوش نہ رہیں یہ تین فرائض ہے کے اندر اللہ کا اشار وحکم تم مرغا اور اگر تم حالت بیماری میں ہو اولا سفر یا سفر میں او احد منکم من یا کوئی تم میں سے آیا جائے ضرورت سے یعنی قبضۂ حاجت کر کے آیا اول مصطوم نے یا تم پاس گئے ہو اپنے عورتوں کے اور ان امان کے بعد فن تجد وستوں میں پانی نہ ملے تو پس تم قصد کرو پاک مٹی کے طرف یعنی تیمم کر لو پاک مٹی سے اور اس کا تذکرہ سورہ نصاب سامنے پہلے ہو گزرا ہے کہ تیمم کے اندر دو چیزیں فرض ہیں ایک نیت کرنا اور دوسرے ہاتھوں کو پاک مٹی کے اوپر یا کہ ایسی چیز کے اوپر مارنا کہ جو, جو چیز آگ میں نہ چلے ایک مرتبہ ہاتھ کو سیدھا کر کے اس کے اوپر مارے مٹی کے اوپر پھر اس کو جھاڑ دیں اور پہلے مرتبہ جھاڑنے کے بعد پوری چہرے پر ہاتھ پھیر دیں دوسری مرتبہ پھر ہاتھ مارے زمین کے اوپر اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے مکمل طور پہ بائیں ہاتھ کو بازو سمیت ہاتھ اس کو پھیر دیں اور پھر بائیں ہاتھ کے ذریعے دائیں ہاتھ پر مکمل طور پہ ہاتھ پھیر لیں انگلیوں سمیت تاکہ ہر اس انسان کے ہاتھ اور بازو کے ہر جگہ پر انسان کا ہاتھ بھیرس جائے یہ فرض ہے سر کا مسا اور پاؤں کا مسا یہ تیمم میں نہیں ہے اللہ کے احساس ہیں کہ جو حکم پست مسا کر لو اس تعمیر کے دوران اپنے چہروں کا و آئی بھی حکمن ہو اور اپنے ہاتھوں کا بھی اس سے ما اللہ, اللہ نہیں چاہتا وہ پورا کر دے اپنے احسان کو تم پر اللہ تشروم تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گرو اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کے احسان کو اپنے پر رمی سا کابی وا سا بھی اور اس کا وہ وعدہ جو تم نے اللہ سے کیا ہے اس ملتم جب تم نے کہا ہے سمے کہ اللہ ہم نے سنا وانا اور ہم نے تو اب سننے اور اتحاد کا وب تق اللہ اب اللہ سے ڈرتے رہا ان اللہ عل ممکی صدور بے شک اللہ دلوں کے پوشیدہ بھیدوں کو خوب جانتا ہے یار آ من اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو او ہوا کڑے ہوئے اللہ کے لیے شہدا گواہیاں دیتے ہوئے بالکش انصاف کے ساتھ یعنی اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی پہ قائم رہا کرو کرے رہا کرو جرم کم شناعن قومن اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات میں نہ ڈالے اللہ اللہ کا دل کہ تم انصاف نہ کرو یعنی محض کسی کی ساتھ دشمنی رکھنے کی وجہ سے انصاف کے تقاضوں کو پیمان نہ کرو بلکہ انصاف کو بہرحال کرنا ہے چاہے وہ دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو ایک دل انصاف کرو خرب القوا یہی بات زیادہ نزدیک تر ہے تقوا کی وق اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبر کا منون بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ نمام کرتے ہو وعدہ وعد کیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے وہ امن السوالحات اور جو نیک اعمال کرتے ہیں لہم ماغ سے نازیم تم کے لیے بخشش ہے کفرو اور بہت بڑا اجر ہے کفر نے کفر کیا بکر ضب آیاتینہ اور جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جٹلایا وہ لائق یہی لوگ ہیں آگ والے امن ہو وہ لوگ جو ایمان والے ہو اس گرو یاد کرو نعمت اللہ علیہ اپنے اوپر اللہ کے نعمتوں کو اظہم کیا کچھ لوگوں نے اور اللہ, سے المؤمنون اور اللہ ہی پر پسچائی کی ایمان والے بھروسرا کا کریں اللہ تبارک و تعالی پر توقل کر لیا کرے ایسا جو شانزرین نے بہت فرمایا وہ یہ ہے کہ کفار نے ایک مرتبہ یہ سازش کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص صحابہ کرام کو کسی بہانے سے دعوت کے بہانے سے ایک جگہ بلا لیا جائے اور پھر ایک بار ہی آپ و وسلم اور آپ کے مخصوص صحابہ کرام پہ حملہ کیا جائے تاکہ اس طریقے سے وہ سارے مخلص لوگ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں تو اللہ اور اس کے لیے انہوں نے ایک دعوت رکھی کہ دعوت کے بہانے سے ان کو بلایا جائے گا اور وہ منافقین کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت پہ جانے سے پہلے مسلمانوں کو مطلع کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے کہ بھئی اس طریقے سے یہ لوگ یہ سازش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تم پہ حملہ اول ہو لیکن اللہ نے ان کے حملہ اور ہونے سے پہلے پہلے مسلمانوں پہ یہ احسان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے سازش سے آگاہ کیا تو کفار نام ہے شر کا اور یہ شر ہمیشہ اپنے اصلیت کو دکھاتا ہے چاہے یہ کسی بھی صورت میں ہو اس لیے اللہ تبارک و اطلاع نے ہمیشہ اس شر سے دور رہنے کے تاکید اور تلفین فرمائی ہے اپنے بندوں انہیں مسلمانوں کو آخر الرحیم وَلَقد أَخَذَ اللهَّني ساقَبَني إسرائين وَبسْنا منِنهُ م اسمْنَاي عشرر نَقيبا وَقالَالَ اللهَّ إني مكُم لإِن أأَخَتُ مُصْةَ وَآتَيتمُ الزَّكاتَ وَآَْ تُم بُسُلي وَعَزتُمُهُم وَقرَرضتُمُ اللهَّه قَرض حَسَن لَأوقَِّرَّعَنْكُم سّئادِكُم وَلا أُدَخِرَنَُّ جََّاتٍ تَجرِي مِنْ تَحِْه الأأَنْه <الصَّبِير> چھٹے پارے مائدہ کی یہ تیسرے رکو ہے اور یہ رقو آیت نمبر بارہ سے لے کر آیت نمبر بیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و وطالعہ اپنے کچھ احسانات کا تذکرہ فرماتا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے تھے اور اللہ کے انہیں احسانات کے بدلے میں جو کہ بنی اسرائیل کو شکر کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا ناشکری کا ارتکاب کیا اور پھر اس ناشکری کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے آپس میں ایسے بڑے پیمانے پہ اختلافات پیدا کیے اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے تاکہ یہ ہمیشہ ایک دوسروں کے مخالف رہے ہمیشہ ایک دوسروں سے دور رہے تو اللہ تبارک وطلا فرماتے ہیں کہ ان کی آپس کی عداوتیں اور یہ آپس کے کینہ اور آپس کی یہ دشمنی یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالا جن کے اوپر عمل کرنا ان کی ذمہ داری قرار دی گئی تھی اور اس سچائی کو عام کرنا ان کا فرض تھا لیکن انہوں نے اپنے خواہشات کو اللہ کے احکامات میں مقدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے وہ لوگ گر گئے یہ اصل میں تھوڑا سا تندیح ہے مسلمانوں کو بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ایک مکمل دین عطا فرمایا ہے اور اس مکمل دین کے اندر کچھ فرائض ہیں چاہے اس فرائض کا تعاون فرائض کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا حقوق العباد کے ساتھ ہو یا اپنے نفس کے ساتھ ہو ان کی ادائیگی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی اہل کتاب کے نقش قدم پہ چلنا شروع کریں خدا فاستہ اگر مسلمانوں نے اللہ کے حکموں کے ساتھ وہی رویہ اپنا رکھا تو اللہ کا دستور بھی اپنے بندوں کے لیے وہی ہے ارشاد ہے والد اقض اللہ ہو اور یقیناً لے چکا قباعت بنی سہیل سے هم نقیبہ اور اللہ نے مقرر کیے ان میں سے بارہ سردار یہ بارہ سردار اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے اور ہر قبل قبیلے میں سے بارہ سردار ہوئے حضرت مسال صلاحت والام نے ان بارہ سرداروں کو منتخب کیا تھا جن کے نام بھی نے بیانے ہیں اور ان کا یہ ڈیوٹی لگایا گیا ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اپنے قوم پر آد پیمان پورا کرنے کی تاکید اور ان کے اخبار کی نگرانی رکھیں لیکن وہ لوگ جو آپس میں انتہائی نا قوم تھی انہوں نے اللہ کے حکموں کو بس پوچھ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اشارہ فرماتا ہے وقال اللہ اور اللہ نے کہا انی محکم بے میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ان اقمتم تم اگر تم نماز کو قائم کرو گے وہ تم زکاة اور زکوٰۃ کو دیتے رہو گے وہ تم اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پر وا اور یہ کہ ان کی مدد کرو گے واقر تم اللہ قرض اور یہ کہ اللہ کو اچھی طرح سے فرض دو گے یعنی اللہ کے دی ہوئی میں سے ضرورت مندوں پر خرج کرو گے تو لا اکفرن دور کروں گا تم سے تمہارے گناہ جنات میں داخل کروں گا باغوں میں ایسے باغی تجری میں تختیا جس کے نیچے نہری بے رہی ہوگی سمن کا فرآباد کا من سو جو بھی انکار کرے گا تم میں سے میرے ان کے بعد فخض اللہ صوبی کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہٹ گیا بھٹک گیا اللہ کے شاد ہے سو ان کے, شکنی کے وجہ سے لن ہم, ہم نے ان پہ رانت کی وہ جالنا الوبہ قاسن اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور انہوں نے اللہ کے احکامات کے ساتھ جو رویہ رکھا بجائے اس پر عمل کرنے کے واضح ہی کہ وہ پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹکانے سے وہ اور بھول گئے حضم ایک بہت بڑا حصہ منہ اس کا ذکر جس کا ان کو نصیحت کیا گیا تھا تمہیں اس پر عمل کرنا ہے وہ عمل تو کیا وہ اس کو بالکل انہوں نے بھولا دیا بسے دیا اور یہ تحریف کر ڈال دی چاہے یہ تحریف یعنی تبدیلی معانی کے لحاظ سے ہو یا الفاظ کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے اللہ کا شاد ہے والا تو اور ہمیشہ تب ہو اب مطلع ہوتے رہیں گے اللہ خطمن ان کے طرف سے دغا بازی پر اللہ خلی منهم ہو مگر بہت کم لوگ ان میں سے ایسے ہیں سو معاف کر ان کو وصفہ اور نصبر گزر کیجیے انہسن بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست سکتا ہے ومن قالوا اننا نصارا اور وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو کہہ دیجیے کہ ہم نصارہ ہے اخذنا من صاف ہم, ہم نے ان سے بھی پکا وعدہ لیا تھا لیکن نتیجہ فلسو پسو بھول کے حز نے بڑا حصہ میں اس کا ذکر ہی جس کا ان کو نصیحت کیا گیا تھا یعنی انہوں نے بھی اللہ کے احکامات کے ساتھ وہی رویہ رکھا کہ اللہ کے احکامات کو انہوں نے بالکل عمل تو کیا بالکل بھلا کے رکھ دیا فعور اب اس کا نتیجہ کیا ہوا اللہ کے احکامات سے اعراض کرنے کا اور اللہ کے احکامات کو پس پوس ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فعا بینہم بینا ہوا پھر ہم نے لگا دی ان کے آپس میں دشمنیاں ولبا وا اور کینا ادائیوں میں قیامت کے کی دقت وسوفون اللہ ہو اور جلد اللہ خبر دے ان کو بے ما کامیاست وہ جو کچھ وہ کرتے تھے اس لیے کہ اتحاد کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے اور جب ان کا مقصد ہی اپنے خواہشات کی تسکین ہے تو پھر ہر شخص کی خواہش ان میں سے دوسرے شخص کی خواہش سے مختلف ہے لہذا اس طریقے سے وہ ایک دوسروں کے مخالفی ہی پڑ گئے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم نے یہود اور نسوارہ کے لیے ان کے دلوں میں دشمنیاں خاصہ دور کی نظر دیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مخالفت میں تو وہ سارے, کے سارے ایک سب میں ہمیں اب اس کا کیا مطلب ہے فقائ کرم نے اس کی وضاحت فرمائی اور محاقین نے بھی کہ اصل میں وہ ہمیں تو بظاہر متحد دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ کسی مقصد کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے ایک الادا سوچ ہے اور وہ اپنی ان خواہشات اور اپنے ان سوچوں کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کو یا اسلام کو سب سے بڑا رکاوٹ سمجھتے ہیں لہذا وہ سب مل کر اپنے اپنے اس خواہش کے تسکین کے خاطر پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ ہر ایک اپنے اپنے خواہش میں پھر وہی ایک دوسروں کے ساتھ پلچے ہوئے رہیں گے یا اہل کتاب اے اہل کتاب قد جاءکم یقینا ایاۃ ہمارے پاس رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یہ بیان لكم کثیر مما کنتم تخفون من الكتاب یہ تم پہ بہت سارے ان چیزوں کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو تم نے کتاب میں سے چھپائے رکھے ہیں و یفو عن اور در گزر کرتا ہے بہت سارے چیزوں سے قد جاءکم من اللہ بے شک آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نور روشنی اور کتاب مبین اور ایک کتاب جو کہ احکامات کو ظاہر کرنے والی تھی تو نور سے مراد اللہ کا کتاب ہے بیان کیا ہے یا نور سے مراد اللہ کے اس پیغمبر کے سارے اعمال ہے کہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی حصہ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے اور لوگ اس سے اندھیرے میں نہیں ہے بے علمی میں نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی زندگی کا تو ہر حصہ ان کے سامنے روز روشنی کی طرح منور ہے تو نور پیغمبر کو بھی کہا گیا لیکن نور کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھائی پیغمبر جو ہے وہ انسان نہیں تھے کوئی اور مخلوق تھے اس لیے کہ اللہ کے سارے کائنات میں سارے مخلوقات جتنے بھی ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ کے نزدیک سب سے اشرف ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہی ہے کوئی اور مخلوق نہیں ہے لہذا پیغمبر کو نور اس حوالے سے کہنا کہ بھائی وہ انسان تو جو چونکہ گناہ کرتے ہیں لہٰذا وہ ان کو انسان کے نامناسب ہے تو وہ بات یہ ہے کہ دوسرے جو مخلوق ہے وہ انسان کی شرافت تو اسی وجہ سے ہے کہ گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے یہ خود کو گناہ سے بچاتا ہے اسی وجہ سے تو اللہ کے یہ پیارا بنتا ہے تو پیغمبر کو جہاں جہاں نور کہا گیا ہے وہ اس حوالے سے کہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی حصہ پوشیدہ نہیں ہے بلکہ وہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے لوگوں کے پر یہ بھی ہو اللہ چلاتا ہے اس پر من تبار ہوں جو اللہ کے رضامندی کے پیروی چاہتے ہو سب میں سلامتی کے راستے پر وہ من ظلمات اور اللہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف بھی عزمی ہے اپنے حکم سے وہ یہ بھی ملا فروۃ اور اللہ ان کو چلاتا ہے سبھی راستے پر یہ آیا بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ بعض مرتبہ لوگ جو ہے وہ اچھے کام نہیں کرتے لیکن کہتے ہی کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم اچھے کام کریں گے تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و وطالعہ اپنے بندوں کا مختاج نہیں ہے بلکہ بندے اللہ کے محتاج ہیں اور محتاج اس کی طرف رجوع کرتا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو تو جب بندہ اپنی ضرورت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے اور اگر بندہ رجوع ہی نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و وطالعہ اس میں کوئی نقصان نہیں کہ بندہ اللہ کا نافرمانی کرتا ہے یا نا شرکی کرتا ہے یا کیا کرتا ہے تو اللہ کی ہدایت مشروط ہے بندے کی خواہش سے اگر بندہ خواہش نہ رکھتا ہو اللہ کی ہدایت کی اور خواہش انسان کو عملی اقدامات کی طرف لے کے جاتا ہے تو بندہ اگر عملی طور پہ ہدایت کے پانے کے لیے متحرک نہ رہے تو ہدایت کوئی حیوا نہیں ہے کہ جو اس کے گھر کے اندر بھیجا جائے گا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اِنَّ اللَّهَ مریم کہ اللہ ہی تو مسیح مریم بیٹا مریم ہے یہاں سے عیسائیوں کے کفر اللہ بیان فرماتا ہے جو بعض لوگ محض عیسائیوں کو اہلی کتاب کہتے ہیں تو اصل میں اہلی کتاب وہ لوگ ہیں کہ جو بے شک قرآن کو نہ مانتے ہو لیکن گزشتہ سارے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہو خدا نہ مانتے اور گزشتہ سارے آسمانی کتابوں کو اللہ کی کنازر کر کے کتابیں ہی مانتے ہیں لیکن جو لوگ پیغمبروں کو اللہ ماننا شروع کر دیں تو پھر وہ اہل کتاب اہل کتاب نہیں رہتے بلکہ وہ تو مشرق ہو جاتے ہیں جیسے کہ اس آیات میں ہے. نقد کا فر القادو یقیناً کافر ہوئے جنر یہ کہا اِن اللہ هو ابن مریم یہ کہ اللہ ہی وہ مسیح بیٹا مریم ہے بول کہ بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے ان ارادہ اگر وہ چاہے مسیحب نریم یہ کہ وہ ہرا کرے مسیح بیٹے مریم کو وہ اما ہوں اور کے والدہ کو بھی بلکہ وہ منفی اور بھی زمین اور جو بھی ہے زمین میں سب کو تو کوئی ہے کہ جو اللہ کو اس کے اس فیصلے میں بے بس کر دے بل اللہ ملک سماوا کے بول اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں مما بین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی یہ ساری کاریگریاں اور یہ سارے کارنامے اور یہ سارے مخلوقات یہ اللہ ہی کے ہیں اور یہ سارے کے سارے اپنے مرضی میں اللہ کے مرضی کے محتاج ہے یخل قمار شاہ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ اللہ علیہ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وقالت اور کہتے ہیں یہود اور ریسائی کے نہبا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں کم بے زنو بھی کم پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے اس لیے کہ اللہ تو قادر ہے اگر تم اللہ کے پیارے ہو سارے لوگوں کے مقابلے میں اور اللہ کے بیٹے ہو تو کوئی بھی اپنے بیٹے کو اس طرح سے سزا نہیں دیا کرتا خاص کر کے شعوری طور پہ جس سے وہ ہلاکت سے امکنار ہو جائے تو اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں اور اپنے احکامات کو جٹلانے والوں کو تو ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا بل ان تم بشرم بلکہ تم انسان ہو میں من لوگوں میں کی طرح خلقہ جو اللہ نے پیدا کی یعنی تم انسان ہو اللہ کے بیٹے نہیں ہو بلکہ ہم لوگ ہو جس کو چاہتا ہے وہ بخشے گا, گا اور عزب المشا اور آزاد کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وللہ ملک الماوا کے وب اور اللہ ہی کے سلطنت ہے آسمان اور زمین کی اور مابین عما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ مسیر اور اسی کی طرف سب ہمیں لوٹ کے جانا ہے یا کتاب ہوا رسول آیا لکم جو کھول کے بعد یعنی رسولوں کے گزرنے کے کافی عرصے کے بعد ہم نے رسول بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃسلام کے بعد حضور نبی کریم صرب سو سال بعد آئے تو اس کو زمانۂ فطرت کہا جاتا ہے انت یہ کہ تم پھر یہ نہ کہو کہ ماں من بشیروں والا نظیر کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں تھا لہذا ہم گمراہ ہوگی. اب اللہ فرماتا ہے فخر جا و نظیر پس تمہارے پاس اب خوشی اور ڈر سنانے والا آ چکا شیر خدی اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قاطر ہے اب تم اس بشیر و نذیر پیغمبر کے تعلیمات پر کس ربیے کا مظاہرہ کرتے ہو اللہ تبارک و اس کو جانتا ہے اور پھر اللہ اپنے علم کے مطابق اس بات تقاد ہے کہ وہ قیامت کے دن تم سے اس کا حساب اور کتاب دے آخر الدا رحمد اللہ چٹ سورائےا کے یہ چوتھی رقو ہے اور یہ رقو آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر ستائیس تک کے آیاتوں پر مشتلف ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور ان نعمتوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ جو اللہ نے مختلف ادوار میں بنی اسرائیل کے اوپر کیے بالخصوص کے زمانے میں اور ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اس عظمتی گزشتہ کی کے طرف جو حرم صلاۃ والسلام سے بھی بہت پہلے زمانے میں ان کو حاصل تھی کہ ایک طرف حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کے قوم میں پیدا ہوئے اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد مصر میں ان کو ایک بہت بڑی حکومت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی اور وہ ایک ایسے مہذب حکومت تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے فرمان روا ان سے ہدایت لیا کرتے تھے اور زمانہ اعتراض تک نصر اور اس کے گرض نواح میں ان کا سکہ چرتا تھا جلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاد ہے وہ قال موسی لقومه اور جب کہا موسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قوم میری قوم خذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر سے اجلکیکم انبیاء اجب اس نے پیدا کیے تمہارے اندر پیغمبر وجعلکم ملوکا اور کر دیا تم کو بادشاہ وہ آتا اور دیا تم کو من عالمین جو نہیں دیا گیا سے کسی ایک کو بھی کہ سب سے زیادہ پیغمبر اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے اور بہت زیادہ سوالات اور اعتراضات اور اللہ کے حکموں سے بے رخوی کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ اپنے رحمتوں کا تسلسل برقرار رکھا یہ ان کی ایک خاص خوبی تھی خلگا اور اے میرے قوم داخل ہو جاؤ زمین میں المقَدستا جو مقدس ہے یعنی تمہارے لیے ہے وَلَا ادباركم اور تم نہ لوٹو اپنی پیٹ کی طرف وطن فلیب پھر تم پھرو گے نقصان کے ساتھ تو یہ ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور وہ خاص واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو اصل علاقہ تھا اس پر دوسری قومیں غالب آ چکی تھی چونکہ یہ غلام بن گئے تھے جب اللہ نے ہر مسال صلاحت و سلام کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور غلامی سے آزادی عطا فرمائی تو ان کو کہا گیا کہ بھائی اب جاؤ اور ان قابضین کے خلاف جنگ کرو جو تمہارے علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں تو قابل انہوں نے کہا یا موسا موسا نفیہ قوماً بارے بے شکن میں تو ایک زبردست قوم ہے یعنی ان بستیوں میں ایک زبردست قوم آ کر کے رہش پذیر ہو گئی ہے وائن عالم نت خدا اور ہرگز ہم وہاں نہیں جائیں گے حد تخروج منہا یہاں تک کہ وہ خود سے وہاں سے نکل جائے فری یخروج منہا پھر اگر وہ نکل جائیں گے وہاں سے فائن داخل ہوں تو ہم اس میں ضرور داخل ہوں گے تو پیغمبر کے تعلیمات سے ان لوگوں نے یہاں بھی بے کی صورت اختیار کی اور صورت اپنائی کہ انہوں نے پیغمبر کے کہنے پر اپنے علاقوں کے فتح کے غرض سے قدم برانے سے انکار کر دیا کالر خاف کہا دو مردوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ دو مرد حضرت مسا اور حضرت ہارون تھے انہوں نے کہا الحم اللہ علیہ ان پر اللہ نے بڑا احسان کیا تھا تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا خلو علیہ البابا تم جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازے میں یعنی جو ان بستیوں کے دروازے پہرے زمانے میں بند رہتے تھے تم ان بستیوں کی طرف سے اگر حملہ اور تو ہو جاؤ فائزہ خلطم ہو جب تم ان میں گھس جاؤ گی تو فائنلہ کو تم ہی غالب رہو گے وہ اللّہ فتوق کرو تم اللہ سے پروسا کرو ان کن تم مومن اگر تم یقین رکھنے والے ہو ایمان رکھنے والے ہو اس لیے کہ مومن اسباب کو ضرور اپناتا ہے لیکن اس کے نظر اسباب پہ نہیں بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے تو تمظاہری اسباب سے اتنے مرغوب ہو گئے ہو کہ تم نے اسباب کے بنیاد پر اپنے سے بڑے طاقت کے ساتھ جنگ کرنے سے بالکل انکار کر دیا کالو کہا انہوں نے موسا موسا خواہ ابدن ہم سارے عمر اس بستی میں نہیں جائیں گے ماد مفیہ جب تک وہ لوگ اس بستی میں ہے. رب کا سو جائیے آپ اور آپ کا رب فقاتے نہ تو لڑیے ان نہ قائد بے ہم یہی بیٹھے رہیں گے یہ ان کے اللہ کے پیغمبر کو ایک انتہائی غیر محض جواب تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیے ہمارے لیے علاقے کو فتح کیجئے اور پھر ہمیں بتائیے کہ ہم سکون کے ساتھ وہاں جا کر کے دخل ہو جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک غزوے میں غز متعلق مشورہ کیا اور دشمن کے سارے صورت حال ان کے سامنے رکھ دی تو ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے حسول ہم قومی موسا کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں جی کہ فضب انت و عربوں کا فقاتل قاعدن کہ آپ اور آپ کا رب جائیے جنگ کیجئے ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بلکہ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ بھائی آگ میں چلانگ لگا دو تو ہم آگ میں چلانگ لگا دیں گے اور اگر آپ حکم دیں کہ دریا میں چلانگ لگا دو تو ہم یہ سوچے بغیر کہ بھی ہم چلانگ لگانے سے ڈوب جائیں گے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہم اپنے ظاہری اسباب کو نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ کے ہر حکم پر ہم اپنے جانوں کو قربان کر دیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے دعا فرمی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ نے ان جیسے لوگوں کو میرا ساتھی بنایا ہے اور تو ان کو معاف کر دے ان سے حاضر ہو جائے حضرت مسا علیہ السلام نے فرمایا رکھ دیا میرے رب اب اللہ کی طرف متوجہ ہونا تھا ان میں لا املک الا نفسي واخي مشک میرا اختیار نہیں ہے مگر اپنی جان پر اور اپنی بھائی پر فسق و بینا و بین القوم الفاسقین اب تو جدائی ڈال دی ہماری اور اس فرمان قوم کی کر دیا قال اللہ نے فرمایا فا فانها محرمه عليهم سو زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سنه 40 बरस یہ تھی وہ نہر ارض یہ سر مار کے کریں گے زمین میں فنا تا طالب قوم بس آپ افسوس نہ کیجیے ایک ایسے قوم پر الفاسقین جو نافرمان ہے بھی حکم کے اختتام کرنے والے ہیں تو یہ قوم اللہ عمالخہ جو ان کے علاقوں پہ قابض ہو گئے تھے اور یہ مصر میں چونکہ غلام غلامی کی زندگی انہوں نے اختیار کر رکھی تھی تو اس لیے یہ اس قوم عمالقہ کے خلاف پیغمبر اور اللہ کے حکموں سے جگر گردانی انہوں نے اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہ فیصلہ لکھنا دل فرمایا کہ اب چالیس سال تک یہ سرمارتے کریں گے اور یہ اپنے ان علاقوں کو حاصل نہیں کر پائیں گے جو ان کے آبا و اجداد کے وراثت تھی ان کے پاس اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے تعلیمات سے بے روخی برتی اور اللہ کے حکم اور اللہ کے پیغمبر کے تعلیمات سے بیروخی برتنا سراسر دنیا اور آخرت کا نقصان ہے اخذ الدعوان على الحمد لله والعالمين افقوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطل عليهم نبأ بني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك انما من پارے مائدہ کی یہ پانچ رکو ہے اور یہ رقو آیب نمبر ستائیس سے لے کر آیب نمبر پینتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اور اس رقو کے اندر حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کے دو بیٹوں حبیل اور قابل کا تذکرہ ہے اور یہ تذکرہ بطور مثال کے ہیں بنی اسرائیل کے لیے کہ بنی اسرائیل جو اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے کہنے پر اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے اپنے سے طاقتور دشمن کے ساتھ جنگ کرنے پہ تیار نہیں ہے لیکن یہی بنی سائز جب اپنے سے کسی متقی شخص کو اور معزز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا نیک نام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ اس کو قتل کرنے سے باز نہیں آتے کتنے پیغمبر ہیں کہ جو انہوں نے شہید کر ڈالے کتنے بھی گناہ لوگ ہیں کہ یہ انہوں نے قتل کر ڈالے تو یہ شیوا رہا ہے ہمیشہ سے ہر ظالم کا کہ جب اس کو کہا جائے کہ ظلم مٹانے کے غرض سے آگے آؤ تو پھر وہ بہت زیادہ شریف بھر جاتا ہے لیکن جب وہ حق کے مقابلے میں کڑا کرنے کے لیے اس کو کہا جائے تو پھر وہ اس حق کے معاملے میں ظالم بن کر آگے آتا ہے جناجی حضرت اعظم علیہ سلاط وسلام کے دو سکے بیٹے عابیل اور حابیل کا قصہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو سنا دو کیونکہ اس حصے میں ایک بھائی کی دوسری بھائی کی مقبولیت اور تقوی پر حسد کرنے اور اسی غضب میں اس کو ناحق قتل کر ڈالنے کا ذکر ہے اور آج کتاب یہود اور عیسائی جو مسلمانوں کے جانی دشمن بن چکے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بے نبوت ہمارے اندر تھی اللہ نے یہ نبوت ہم سے لے کر ان کے کی اندر کیوں گا دی آسمانی کتاب جو ہمارے اندر نازل ہوتا تھا اور ہم دنیا کے امام تھے اب یہ امامت ہم سے کیوں چینی گئی ہے اور مسلمان اپنے آپ کو دنیا کا امام کیوں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ناحخون کرنے کے جو عواقبات ہے جو انجامِ بد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے رکو میں بیان فرمائے ہیں جبن اسرائیل کو جب حکم دیا گیا کہ ظالموں اور جابروں سے قتال کرو تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے اب حاویل اور قابل کا قصہ سنانا اس کی تمہید ہے کہ متقی اور مقبول بندوں کا قتل جو شدید ترین جرائم میں سے ہیں اور جس سے ان لوگوں کو بے انتہا تاکیر کے ساتھ اور سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا اس کے لیے یہ منع ہمیشہ کیسے مستحد اور تیار نظر آتے ہیں پہلے بھی کتنے نبیوں کو قتل کیا اور آج بھی خدا کے سب سے پیارے پیغمبر کے خلاف ادارہ بوز اور حسد یہ کیسے کیسے منصوبے بناتے رہتے ہیں گویا ظالموں اور شریروں کے مقابلے سے جان چرانا اور بے گنا معصوم بندوں کے خلاف قتل اور زیادیوں کے سازش کرنا یہ اس قوم کا ہمیشہ سے سوا رہا ہے ہمیشہ ان کا رویہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کا اشار ہے وطلو علیہم اور پڑھ کے سنائی خبر ابن آدم آدم آدم کے دو بیٹوں کا بالحق حقیقت قربانا جب نیاز کی ان دونوں نے نیاز کرنا یعنی دونوں میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی فتح قبد المن پھر مقبول ہوئی ایک کی قربانی غلامی تقبل من الآخر اور دوسری کی قربانی مقبول نہ ہوئی قالا کہنے لگا وہ شخص کے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی لاخت دوسری سے کہ میں تو یہ مار ڈالوں گا کالا وہ کہنے لگا کہ بے انما تقبل اللہ من بشک اللہ قبول کرتا ہے سب کا خیرات اور نیک کا مال ان لوگوں کا جو متقی حابیل متقی کا اور اس کے نیکنانی سے اس کا دوسرا بھائی بہت زیادہ چند بہت زیادہ حسد کی وجہ سے جل بن گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ٹکرا ہوں خوبصورت ہوں پالوان ہوں مالدار ہوں آپ لوگوں میں کیوں مقبول ہے تو اس نے کہا کہ میں نے تو لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے اندر مقبول کر دو بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی وہی بندہ مقبول ہوتا ہے کہ جو نیک اعمال ہو تو اس نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی نظر میں بھی مقبول ہو تو حبیل نے کہا کہ بھئی قربانی کا سامان رکھ لیتے ہیں میدان میں اور اس دور میں ہوتا ہی تھا قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جس نے جو چیز میدان میں رکھ دی آسمان سے آگ آ کر کے جس کی چیز کو چلا کر کے ختم کر لیتی تھی تو یہ اس خیرات کرنے والے کے خیرات کی مقبولیت یا قبولیت کی نشانی ہوتی تھی اور جس چیز کی جس شخص کی وہ چیز یا سامان وغیرہ جون کی دھو پڑی رہتی تو یہ اس کے مسترد ہونے کی نشانی تھی تو حابل مخلص اور متقل آدمی تھا اس نے اپنے بساب کے مطابق اچھی چیزیں وہاں رکھ اور قابل جو کہ ایک حاصل اور بدنیت شخص تھا اس نے کچھ مریل قسم کے اور گٹے پٹی چیزیں اللہ کو دینے کے غرض سے گول میں ڈال کر وہاں رکھ اللہ نے قابل کا جو خیرات تھا وہ قبول کر دیا اور قابل کا مسترد ہوا تو اس کو مزید غصہ آیا اور اس نے بھائی سے کہا کہ بھئی میں تجھے قتل کر دوں گا تو بھئی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ متقین کا خیرات قبول کرتا ہے علیہ اگر تم میرے طرف اپنے ہاتھوں کو ادراز کرے گا لک تل نہیں تھا تم مجھے مار ڈالو تو ماں آنا بے باسی علیہ میں ہرگز نہیں چلاؤں گا اپنے ہاتھ تجھ پر لے اختلا کر تجھے مار کی تو یہ دیکھنا میں یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ ایک بے خطر کرنے پہ تلا ہوا ہے لیکن دوسرا کہتا ہے جی کہ میں تو تجھے نہیں ماروں گا ان میں وجہ یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے ان اریز و بے شک میں چاہتا ہوں امتبو آں یہ کہ تو حاصل کرے اس نے میرے گناہ اور اسم کا اور اپنا گنا بھی فتح العمن صحابنہ پھر تو دوخ والوں میں سے ہو جائے اور ظالم کا جزا اس یہی سزا ہے تو جو شفل ظلم کرتا ہے وہ مظلوم اگر ظالم کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے تو اس مظلوم نے اگر دنیا زندگی میں بتقاعد بشرتی گناہ کی ہے تو وہ گنا اس ظالم کے کاتے میں ڈال کر اس کو جھرنم میں ڈال دیا جائے گا تب وہاں دب پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے قتل آخی کیا اپنے بھائی کی قتل پر, پر اس, اس کو مار فقت السباً ہو گیا نقصان والوں میں سے اس لیے کہ اس وقت انسان اپنے ابتدائی دور زندگی سے گزر رہے تھے اور وہ اپنے سارے سسٹم کو ٹھیک طریقے سے جانتے نہیں تھے نہ سمجھتے تھے تو اب اس نے بئی کو قتل کرنے کے بعد یہ سوچا کہ ابھی بئی کچھ حد کروں کے تو مر گیا میں آتا ہے کہ اس نے بہی کی لاش لے کر کے اون سے باندھ دی اور خود ہا ہاتھ میں رسی پکڑ کر کے لاش کو وہ گما رہا ہے پھینک رہا ہے بیابانوں میں میدانوں میں یہاں تک کے تک کر کے ایک افسوس کرتا ہوا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اسی سوچ میں کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی اللہ نے دو کبڑے بھیجے اور اس کی نظر ان قبوں کی طرف ٹک گئی دیکھنے لگا غور سے کہ ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور پھر وہ ایک کوا نیچے گر گیا تو اوپر جو جس کوے نے مارا تھا اس نے آ کر کے جلدی جلدی اپنے پنجوں کے ذریعے مٹی کو کھودا اور دوسرے کو پکڑ کر کے اس اس اس کے اندر رکھا پھر پھر مٹی اس پر ڈال تو اس نے پھر افسوس کیا کہ ہائے میں تو اس معمولی سے پرندے سے بھی اپنے لحاظ سے گئے گزرا ہوں کہ اس نے اپنے بہی کو مارا دفن تو کر دیا میں نے بہی کو مارا دفن کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ میں تہائی کا مکمل ابا صلاح پھر بےجا اللہ نے کوا یا جوتا تھا زمین کو, کو دکھ کہ کی کیسے چپایا جاتا ہے بھائی کی کو آلا پھر وہ بولنے لگا یا یا یہ افسوس آجاز میں حاضر مثل رہا بھی یہ میں ہوتا اس قبر کی طرح آجز کا منع ہوتا ہے کم کل عربی زبان میں آجز کا مکمل تو یہ سو عطاخی پھر میں چھپا لیتا اپنے بھائی کے لاش کو فاس پھر وہ ہونے لگا پشتاتا ہوا لیکن ظاہر بات ہے کہ برائی کے بعد پچھتانا پھر فائدہ نہیں دیتا من اجل ذالک اسی سبق سے تب نا بن اسرائیل ہم نے لکھ دیا تھا بن اسرائیل کے اوپر ان من قتل نفسن بغیر نفس میں یہ کہ جو بھی قتل کرے گا کسی بھی جان کو بغیر کسی وجہ کے اور فساد العربی یا زمین فساد کے غرض سے فکا اناما قطر سے جمیا وہ ایسا ہے جسے گلیاس نے سارے انسانیت کی قدر کی اور من احاؤ نے ایک کو زندہ رکھا فکا اناما سے جمیا نے سارے انسانیت کو زندگی کی, کی اس لیے کہ انسان تو انسان ہے جو ایک کا قدر کر سکتا ہے وہ ایک ہزار کا بھی کر سکتا ہے وہ ایک کروڑ کا بھی کر سکتا ہے جو ایک کی قطر کے معاملے میں خدا سے نہیں ڈرتا وہ دس کی قطر کرنے میں خدا سے کہاں ڈرے گا تو اس لیے اللہ نے بلی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی بے گناہ شخص کو مارے گا تو گویا اس نے ساری انسانیت کا خون کر دیا بالغجیات رسول اللہ بالبینات اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح احکامات لے کر سننا ان بادا لکھا پھر بہت سارے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی لمسلفون مسلم ہن البطہ جہتی لگے آج یہ بلی اسرائیل بھی کر رہے ہیں انما نما جزا الدینہ بے ان کے جو ہاربون الله و رسول جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں بورائیوں کو فروغ دیتے ہیں وہ ایسا فساد اور جو دوڑتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی غرض سے ایسوں کو قتل کر دیا جائے اور یا ان کو سولیاں دی جائے اور تو قطب یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائے من خلافن ایک دوسروں کے مخالف یعنی یعنی ایک ہاتھ اور دوسرا پاؤں اور یون فارمنل اوبے یا ایسوں کو اپنے علاقوں سے ملک بدر کر دیا جائے ظاہر کہ ان کے لیے رسوئی دنیا میں وہ لحمف آخرت عزاب العظیم اور ایسوں کے لیے آخرت میں عذابی عظیم ہے یعنی ایک اسلامی معاشرے میں اگر کوئی شخص اسلام کے حکموں کے مقابلے میں کفر کو فروغ دیتا ہے اچائیوں کے مقابلے میں فساد کو رواج دیتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا اللہ نے تجویز فرمائی ہے کہ حکومت وقت ایسے فسادیوں کو جو اسلام اور اسلام اور سچ اور حق کے مقابلے میں دھوکہ فریب ظلم اور بے انصافی کو رواج دیتا ہے کہ اس کو ملک بدر کر دیں یا اس کو سزائے موت دے دیں اللہ جی نتاب و من قبل والے ہی ہاں جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے پہلے یعنی گرفتار ہونے سے پہلے پھر اگر انہیں توبہ کی تو فالم و بس جان لو اللہ غفور رحیم یہ کہ اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے یعنی تم بھی پھر ایسے کو معاف کر دو اس لیے کہ اگر وہ اپنی گزشتہ زندگی میں کیے جانے والے مظالم پر اب نادم ہو چکا ہے توبہ کر دیا ہے اس نے تو اب اس کو سزا دینے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے الحمد للہ اللہ من بسم اللہ الرحمن روشمان چٹے پارے سورئے معدہ یہ چٹار کو اور یہ رکو آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 44 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکوات میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈاکہ اور بغاوت کے شری سزا اور اس کے احکامات کی تفصیل سے تذکرہ فرمایا اور آگے کے تین آیاتوں کے بعد چوری کے شری سزا کا بیان آنے والا ہے اس کے درمیانی تین آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اطاعت اور عبادت اور جہاد کی ترغیب کفر و اعنات اور معسیت کی تباکاری کا بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اس طرز خاص میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی احکامات کے احکامات مد ہاکمانہ طور پہ تاضیر اور سزا کا قانون بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اللہ تبارک کی کریم ذات کریمزاد مربیان انداز میں ذہنوں کو جرائم سے باز رہنے کے لیے ان کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اپنے آخرت کا بھی فکر کرنا چاہیے اور جنت کے دائمی نعمتوں اور راحتوں کو بھی پیش نظر رہنا چاہیے اور جب یہ سارے چیزیں انسان کے ذہن میں ہوں تو پھر انسانوں کے دلوں میں خود بخود جرائم سے نفرت پیدا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر قانونی جرم اور سزا کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہوتا ہے کہ تقلّہ اللہ, اللہ سے ڈرتے رہا کرو اللہ سے ڈرتے رہا کرو تو اس رکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی چوری کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی موربیانہ انداز میں اپنے مسلمان بندوں سے مختلف ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا اشار ہے یا منو اے بولو گو یہ ایمان والے ہو اب اللہ اللہ کا تقوہ کیا کرو یعنی وہ کام کرو جس کے کرنے کا اللہ نے فرمایا ہے اور ان کاموں سے بچو جس سے بچنے کے اللہ نے تلقین فرمائی ہے وہ إِلَيْهِ الْوَصِيلَةَ الہل وسیلہ اور ڈونڈو اس تک وسیلہ یعنی ذریعہ وسیلہ محققین نے جو وضاحت فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وسیلہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین رتبے کو کہا جاتا ہے مقام اور مرتبے کو کہا جاتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں آپ وسلم نے فرمایا کہ جب مہزن آزان کا ہے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہو جو مہزن کہتا ہے آزان کے بعد مجھ پر دھرود پڑھو اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ کے دعا کرو یعنی یہ جو نماز اذان کے بعد دعا کی جاتی ہے اللہ التام اور اس کے آخر میں آت محمد, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما تو یہ وسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آتا ہے کہ یہ ایک خاص درجہ ہے جنت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے میرے شفاعت لازم ہے یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو وسیلہ اپنانے کا تاکید کرتا ہے تو یہ وسیلہ بمانہ ذریعہ کی ہے یعنی وہ ذرائع اختیار کرو جو تمہیں اللہ کا مقرب بنائے اور وہ ذرائع کیا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے اچھے کام کرنا ہے دوسروں کو اچائیوں کے طرف راغب کرنا ہے برے کاموں سے بچنا ہے یہ سارے کے سارے وسیلے ہیں وجہ ہی دو فی صدیلی ہی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو لال لگن تفلوم تاکہ تمہارا بھلا ہو چونکہ گزشتہ رکو میں ہو گزرا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہے کہ جو قتل و قطال کرتے ہیں معاشرے کے اندر اور ڈاکے مارتے ہیں چوریاں کرتے ہیں اور ڈاکوں اور چوریوں میں بعض مرتبہ انسانوں کی جان بھی چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے جہاد کرنا ہے تو وہ جہاد وہ ہے جو اللہ کے راستے نکلنی ہے جہاد اور فساد میں فرق ہے فساد وہ ہے کہ جس میں بندہ خون خرابہ کرے اپنے مفاد کے لیے اور جہاد وہ ہے کہ جس میں اگر خون خرابہ کرنا پڑ جائے تو اس سے مقصد اللہ کے رضا کا حصول ہو اس میں اپنا ذاتی کوئی مفاد اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو تو اللہ کا احسان ہے کہ اگر تم نے جہاد کرنی ہے تو جہاد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تمہارا بھلا ہو نہ کفر ہو بے شک وہ لوگ جو کافر ہے لو ان نہ اگر ان کے پاس ہو جو کچھ ہے زمین میں سارا وہ مسلح ماہ اور اتنا سات اور بھی لفت ہی تاکہ بدلنے میں دے اپنے قیامت قیمت قیامت کے دن کے عذاب کے ماتقب المن منہم وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا وہ لحم علیم اور ان کے واسطے عذاب ہے تو قیامت کے دن ایک شخص چاہے گا کہ اگر یہ دنیا جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ اس کا ہو تو وہ اس کو دے کر اپنے آپ کو بچانا یہ سودا وہ اپنے لیے فائدہ من سمجھے گا اور وہ چاہے گا بھی خواہش بھی رکھے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں دنیا دنیا تو نہیں ہوگی نہ انسان دنیا کا مالک بن سکتا ہے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پکڑ اتنے سخت ہے کہ انسان کہ اگر بس چلے اور اس کے پاس اتنے بڑے وسائل بھی ہو گئے یعنی یہ دنیا و معافی تو ان تمام وسائل کو بریکار لاتے ہوئے خود کو بچانا چاہے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں لین دین اعمال کا ہوگا دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی انشاءاللہ رہا جائے گا کہ جو مجرم ہے وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو ہم سے ہماری بیوی بچے لے لو ہم سے ہمارے بہن بھائی لے لو ہم سے ہمارے ماں باپ لے لو سارا کنبا سارا خاندان لے لو بلکہ جو اگر دنیا ہماری ہے وہ لے لو لیکن ہمیں آزادی جہنم سے بچا دو اللہ تبارک کو فرمائے گا کہ تمہارے یہ عرضوں اور یہ خواہش حاصل ہے اس لیے کہ میں نے تم سے دنیا میں یہ چیزیں نہیں مانگی تھی میں نے تو تمہیں کچھ احکامات کے متعلق کہا تھا اس کے بارے میں میں نے تم سے حساب لینا ہے یورید ہوں نہ وہ چاہیں گے آگ سے نکلے وہاں اور ان کے لیے دائنی عذاب ہوگا کہ شخص نے دنیا میں اگر پچاس سال اللہ کے نافرمانی کی تو بھائی پچاس سال کے برابر اس کو سزا دی جائے یا سو سال نافرمانی کی تو بظاہر انصاف تو برابری تو یہی ہے کہ لیکن ایک شخص دنیا میں سو سال اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا ستر سال کرتا ہے یا پچاس سال کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دیتا ہے وہ سزا دائنی ہے نہ ختم ہونے والی ہے جبکہ اس کی نافرمانی تو ایک محدود وقت تک کی لیے تھی وہ حاقی میں اس کے بے شمار جواب آتی ہے اور وہ یہ کہ دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے امتحان کا جگہ ہے جس طرح امتحانی سینٹر میں ممتح طالب علم سے پوری کتاب کے اندر سے صرف پانچ یا چھ سوال پوچھتا ہے اور اگر وہ ان پانچ چھ سوالوں کا ٹھیک جواب دے دے تو اس کو پوری کتاب میں کامیاب تصور کیا جاتا ہے اور اگر وہ ان پانچ یا چھ سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو اس کو پوری کتاب کے اندر خیل تصور کر دیا جاتا تو اسی طریقے سے ایک انسان نے اگر دنیا کے اندر نافرمانی کی ہے تو یہ ٹیسٹ جو دنیا میں اس کا لیا گیا کہ اللہ نے اس کو اچائیوں کے کرنے کی بھی ذرائع دی اور برائیوں کے کرنے کی بھی اسباب دیے اب اس نے اپنی مرضی سے برائیوں کو اپنایا تو فیل ہو گیا اسی طریقے سے وہ جو طالب علم امتحان دے رہا ہوتا ہے اس کا دورانیہ ڈھائی سے تین گھنٹے پہ محیط ہوتا ہے اور وہ ڈھائی تین گھنٹوں میں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جو پورا سال لگایا ہے اس پورے سال میں اس کو کامیاب کرا دیا دی جائے ناکام کرا دیا تو یہ احتجاج دنیا کے معاملات میں تو کوئی نہیں کرتا کہ بھئی میں نے پورا سال پڑا اور آپ نے تین گھنٹے میں میرے پورے سال پر پانی پھیر دیا ہمیشہ پورے سال میرا سح کر دیا حالانکہ پورے جو تین گھنٹے ہیں یا ڈھائی گھنٹے ہیں اس طار علم کے امتحان کے دوران یہ کی. یہ تو پورے سال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو اسی طریقے سے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں یا دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہاں یہ فیل ہو چکا اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ کس قابل ہے اور اس بندے نے اپنے عمل کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کر دیا کہ یہ نہ فرمان بن کر کے جینا چاہتا ہے یا فرمان بردار بن کر اللہ نے اس کے اسی دنیا کے نکتے کے اوپر اس کے لیے فیصلہ فرما دیا بس سورخو چوری کرنے والا مان بس اور چوری کرنے والی عورت فخت ہو آئی ان کے ہاتھوں کو جزا ان سزا ہے بما مع اسکا کا سبا جو کچھ انہوں نے کیا نکاح بطور تمبی ہی کے اللہ کے طرف سے چوری یا سرقا کس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں محافظ نے جو اس کی تعریف فرمائی ہے قاموس و قرآن کے اندر وہ یہ ہے چوری اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر کے لے لے اس کو سرفر کہتے ہیں اس کو چوری محفوظ جگہ سے لہٰذا اگر راستے میں گہرا پڑا چیز کسی نے اٹھا دیا اس کو چور نہیں کہا جائے گا اس پر حد لگو نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کسی نے وہ چیز چھپائی نہیں بلکہ زبردستی چین لی تو اردو میں جو لفظ چوری ہے یہ بڑا وسیع ہے اور عربی زبان میں جو لفظ سرقا ہے وہ بڑا محدود معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اگر کسی نے کسی سے زبردستی کوئی چیز چین لی تو وہ سرقا نہیں ہوگا بلکہ وہ تو ڈاکا ہوگا اور ڈاکے کے لیے جو حکم ہے وہ گزشتہ رقم میں اللہ تبارک کرنے پیانا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہے اور وہ یہ کہ وہ کسی کے ذاتی ملکیت میں رکھے ہوئے محفوظ چیز کو چڑا دیں اگر وہ اس کی ذاتی ملکیت نہ ہو بلکہ اس کا اس کے ساتھ کچھ تعلق بنتا ہو یا اس نے وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو راستہ دے دیا ہو کسی بھی طریقے سے اور اس نے وہ کر لیا تو اس پر یہ حد لاگو نہیں ہوگا اس پر تاضیر ہوگا اور تاجیر جو ہے وہ حکومت وقت کے ثوابدین پہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو کتنا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو اس دور میں بشمار ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو خاص کر کے حدود کو بعض مرتبہ بڑے عجیب اور غریب طرح کے الفاظوں سے اس کو یاد کرتے ہیں کہ یہ محزبہ غیر محزبانہ ہے یا یہ بخشیانہ ہے دراصل بات یہ ہے کہ ہم چونکہ فتنے کے دور میں رہتے ہیں اور اس فتنے کے دور میں تمام تر کفار نے اپنے تمام تر ناپسندیدہ الفاظوں کو اور جملوں کو اسلام کی طرف متوجہ کر دیا ہے اور مسلمان تحقیق کے بغیر ان کے اثر کو بہت یبگی قبول کر رہے ہیں کہ وہ اگر اسلامی سزاؤں کو بخشانا کہیں تو مسلمان بھی وہی کہنا شروع کر لیتے ہیں نادان مسلمان غیر محض کہیں حالانکہ ان کفار کے خود طرز زندگی کو اللہ کے بندوں کے متعلق اس پر غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے کتنے بے گناہ انسانوں کا خون کر ہے اور کر رہے ہیں کبھی ہی انہوں نے اپنے اس وقشیانہ پن کو خیر محضبان قرار دیا ہے جب کہ وہ سب کچھ ان کے اپنے ذات کے انا اور تسکین کے لیے ہے اور یہاں پہ اگر کسی کو سزا دی, دی جاتی ہے شریر و سے تو وہ معاشرے میں لوگوں کے جانوں مالوں اور عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ آئندہ کوئی کسی کی محفوظ اور محنت سے کمائی کو ایسے آسانی کے ساتھ لے کر کے نہ اڑے اس کو اور اس کو نقصان نہ پہنچا سکے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرط ہے تمتا واپ ظلم ہی جس نے توبہ کر دیا اپنے ظلم کے بعد وہ اسلحہ اور اپنے امال کے اصلاح کی تو ان يَتُوبُ یتوب و الای اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا توبہ قبول کرتا ہے ان اللہ وفون الحیم بے اللہ بچنے والا مہربان ہے الم تعالم کیا تجھے معلوم نہیں ان اللہ, لہو ملک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کے یوز میشا جس کو بچہ اس کو عذاب دیتا ہے یافر علی میشا اور جس کو وہ چاہے گا اس کو بخشے گا وہ اللہ علیہ الشید قریب اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کے قادر ہے یار یوہر رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا حضر و آپ کو خمزدہ نہ کرے وہ لوگ یہ سارے گرتے ہیں کفر میں من ان لوگوں میں سے قالو جو کہتے ہیں کہ امن نہ کہ ہم ایمان والے ہیں یعنی ایسے برائے نام مسلمانوں کے حال پہ آپ افسوس نہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے وہ پھر بھی جا کر کے کفر کے طرف گرتے چلے جا رہے ہیں جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مان لائے ہیں لیکن ولم افسوس نہ کرے سمعون یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے سم معاون نل قومل آخرین اور یہ جاسوس ہے دوسری جماعتوں کے لمبے اطوبے جو آپ تک نہیں پہنچے کچھ یہودی جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے مدینہ میں اور کچھ ان کے ساتھ ہم پیال اور ہم نوانا بیانہ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ کر کے اسلام کا دم بھرتے تھے اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھ دیتے اور یہاں پہ بیٹھ کر وہ اللہ رسول کے رسول کی باتیں ان قوموں تک پہنچاتے تھے کہ جو قومیں اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو دوسری قوموں کی جاسوس ہے جو ہر رفو نلکلیم امباد یہ بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کے ٹکانے سے ہٹا کر یعنی اگر اللہ کے رسول میں ایک بات ایک طرح کی فرمائی ہے تو یہ اس کے ساتھ اپنے طرف سے لاحقہ سابقہ یا رنگ مسالہ لگا کر کے اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے یقو لونا یہ کہتے ہیں ان اوتی تم ہارا کہ اگر تمہیں ملے یہ فخو تو اس کو قبول کرو وہ علم تو ہو اور اگر تم کو یہ حکم نہ ملے فخروں سے بچتے رہنا یعنی ان کا اپنے اسلام کے ساتھ وابستگی بستگی کا یہ عالم ہے مفسرین نے ان آیاتوں کا شانی نزول بیان فرمایا ہے کی کچھ لوگ تھے اہلی کتاب میں سے ان میں سے کچھ لوگوں نے جرم کیا اور جرم کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا چاہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہ وہ جو یہودی تھے ان کے ہاں بھی جو حدود تھے وہ تو وہی وہ تھے کہ بھئی اگر کوئی شادی شدہ مرد اور گنا کا اتکاب کریں اور پھر وہ ان پہ ثابت ہو جائے تو ان کے لیے سزائے سزائے رجم ہے سنسار ہے مگر انہوں نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے رسول کے پاس ہم یہ فیصلہ لے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے خاطر مدارت کرتے ہوئے اس فیصلے میں نرمی یہ جو حصہ ہے اس کو ترجیح دیں اور وہ کوئی تضزی وغیرہ کر کے چھوڑ دیں لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مرضی کا فیصلہ نہ کیا تو پھر اس کو قبول نہ کرو اللہ تبارک کو طلع فرماتے ہیں کہ اپنے تو ان کی اسلام کے ساتھ وسطی کا یہ عالم ہے کہ اگر اسلام کے بعد اور اسلام کا حکم ان کی فائدے کے لیے ہو تو پھر ہمیشہ اسلام زندہ باد اور اگر اسلام کے بات ان کی خواہش کے راستے مڑکا اور رکھا ہو تو پھر یہ اسلام کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے پہلو تی اختیار کرتے ہیں وہ فطن تو اور جس کو اللہ فطرے میں مبتلا کرنا چاہے تو فلن تم لے کر شی سو اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے یہاں سے بولا اک اللہ یہی بلوگ ہیں لمح کے اللہ نہیں چاہتا غلوب ہم یہ کہ ان کے دلوں کو پاک کرتے کیونکہ ان کے دلوں میں بغذ ہے حسد ہے لہو فنیا خزم اور سنعبی یہ جی جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے اب نل سختے اور یہ بڑے حرام کہتے ہیں آپ کے پاس آئے فہ کم آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں او آرزان یا ان سے منہ پھیر لیں تو روم اور اگر آپ نے ان سے منہ پھیر لیا یعنی ان کے فیصلے سے معذرت کر دی تو فلاں یہ ضرور کش وہ آپ کے کچھ بھی نہیں نکال سکتے وہ ان اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فہ کم بہنہ ان کے درمیان پھر اس انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ان اللہ یحب بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے وکیل فی الحق اور یہ آپ سے کس طرح فیصلے کرتے ہیں کراتے ہیں آپ کو کیسے منصب بناتے ہیں وہ اندوراتوں اور ان کے پاس تو یہ حفیع حکم اللہ اس کے اندر کا حکم موجود ہے ہیں سما ذالکہ پھر یہ اس کے پیچھے پھر جاتے ہیں اما کے بالمنین اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نام نہاد مسلمانوں کی جو کہ اہلی کتاب میں سے بیا مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کے طرف سے المبردار بن کر اسلام کے تشریحات اور اسلام کے سارے باتیں کرتے ہیں اور پھر دوسرے مخلص مسلمانوں کو بھی وہ بدنام کرتے ہیں تو اللہ تبارک کو اطالعہ فرماتے ہیں کہ کتاب جب مسلمان ہو جاتے ہیں ان میں سے جو منافقین ہیں ان کا رویہ ہمیشہ یہ رہتا ہے اللہ کے بارے اللہ کے حکموں کے بارے اور اللہ کے رسول کے بارے و حمرہ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحوم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا بلانولہ چھٹے پارے سورائے معیلا کے یہ ساتو رو اور یہ رکو آئے نمبر چوالیس سے لے کر آیت نمبر اکاون تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے بڑا رکو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رقو میں یہود و نسارہ اور مسلمانوں کو یکجائی طور پہ ایک اہم ترین اور خاص شری حکم کے متعلق متنوع فرمایا ہے جس کا تذکرہ سورہ معدہ میں متفرق طور پر اوپر سے چلا آیا ہے اور وہ معاملہ ہے اللہ جل شانہوں سے کی ہوئی حاد و پیمان کی خلاف ورزی کا اور اس کے بھیجے ہوئے احکامات میں تغیر اور تبدل و تحریف اور تعویل کا جو یہود و نصورہ کا ہمیشہ سے ایک خصلت بن گیا تھا اس رکو میں اللہ تبارک و اطالیہ ابتدال اہل طورات یہود کو محاطب فرما کر ان کو اس تجربی اور اس کے انجام بد پر ابتدائی دو آیاتوں میں اللہ نے متنوع فرمایا ہے اور اس کے ذمن میں احساس کے متعلق بعض احکامات بھی اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرما دیے جو کہ پچھلے آیاتوں میں پچھلی رخو کے اندر یہود کی ایک سازش کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اس کے بعد سے آیات میں اہل انجیل یعنی نسارہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا کہ اللہ کے نازل کی ہوئی قانون کی خلاف ورزی اور اس کے خلاف بھی قانون جاری کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نا کی کا اظہار فرمایا اور ایسے کرنے والوں کو سرکش اور نافرمان قرار دیا اس کے بعد چوتھے اور پانچویں اور چٹے آیات میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کے متعلق ہدایت دی کہ وہ اہلی کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے اس بیماری میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے کہ جا اور مال کے لالچ میں اللہ کے احکامات کو بدلنے لگے یا اس کے قانون کے خلاف کوئی قانون اپنے طرف سے جاری کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شادی بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا ہی اس میں ہدایت ہے ونور اور روشنی ہے یعنی ایک انسان کو اگر کسی اپنے اختلافی مسائل میں کوئی فیصلہ دکھائی نہ دیتا ہو کہ جس کے مطابق وہ حکم جاری کر سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کتاب پر حکم کرتے تھے اللہ کے پیغمبر اللہ وہ اسلم جو حکم بردار تھے اللہ کے اللہ ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے ہادو جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں اسی پیغمبروں کے بعد وربانی یونا اور حکم کرتے تھے ان میں سے اللہ والے وال اور ان کے عالم بھی اسی کے مطابق فتو دیا کرتے تھے دماغ اس واسطے اس تحفظوں کتاب اللہ ہے کہ ان کو اللہ کی اس کتاب کے نگہبانی کا ذمہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے اس کتاب کی حفاظت یعنی اللہ کے احکامات کے ٹھیک طریقے سے لوگوں کے بتلانے کے پابند بنائے گئے تھے وہ کان والے ہی اور وہ اس پر گواہ تھے فلاں شب الناس و آپ لوگوں سے نہ ڈریے بخشونی اور مجھ سے ڈریے فلاں شروع آیاتی سمنم قدیلہ میرے آیاتوں پر تھوڑا بہت پیسے نہ لیا کرو یعنی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی دنیا کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں سے پہلو تہ اختیار نہ کرے اور جیسا کرتے ہیں اور منلم حکم بے انضم اللہ اور وہ جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو اللہ نے اتارا سعود الفرون بس وہی لوگ ہیں جو منکر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق فیصلوں کے مطابق اپنے اختلافی مسائل کو حل نہ کرنا اس کے دو صورت فقار کرام نے بیان فرمائی ہے ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے اپنے اختلافی مسائل کا حل شری نقطۂ نظر سے نہیں کرتے کہ ان کو شری نقطہ نظر سے کیے ہوئے فیصلے پسند نہیں ہیں اور یہ سوچنے والے مسلمان ہیں تو ان کو اپنے اسلام پہ اثر نغور کرنا چاہیے لیکن اگر وہ اللہ کے احکامات کو حقیر نہ سمجھتے ہوئے دوسری کسی ایسے طریقے سے اپنے ان اختلافی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حل اللہ کے حکموں کے ساتھ ٹکراتا نہ ہو تو اس بات کی اجازت ہے یہاں پہ جو اللہ نے شاید فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ کافر ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حکموں کو حقیق سمجھتے ہیں اور غیر مکمل سمجھتے ہیں اور غیر حقیقی سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو زیادہ مکمل سمجھتے ہیں تو اللہ نے ان کو یہاں یہ رقم دیا ہے وہ کتب نہ اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس کتاب میں نفس نفس یہ کہ جان کے بدلے جان ہے وئین ا اور آنکھ کے بد آنکھ ابلف اور ناک کے بدن اور کان کے بدلے کان و سن اور دانت کے بدلے دانت والجروح جرو احساس اور زخموں کا بھی بدلہ ہے اس میں بھی برابری ہے یعنی جس نے جس کو جتنا نقصان پہنچایا تو جو مظلوم ہے اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو وہ اتنے بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اللہ نے اس کو یہ اجازت کی لیکن فمن تو فدق ابھی پر پھر جیسے نے معاف کر دیا تو وقت کفارت اللہ تو یہ اس تو گناہ سے پاک ہو گیا یعنی یہ معافی اس کے گناہوں کی لیے کفارت بن گئی اور ملم یا کم بنا انضر اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے جو اللہ نے اتارا تو اللہ ایک مزالم ہوں بس وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے وقفین اعلیٰ آثار یم اور پیچھے بھیجے ہم نے ان کے نقش قدم پر یہ جی سب نے مریم حصہ بیٹھے مریم کو مفد کللم بین ہے جو تصدیق کرنے والا تھا اس کا جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے یعنی دورات دورات میں سے وہ آتینہ اور ہم نے ان کو دی تھی انجیل سی ہے ہُدن جو اس میں ہدایت تھا وہ نور اور روشنی تھی وہ مصد فل وہ تصدیق کرنے والا تھا اس کا جو اس سے پہلی کتاب تھی محنت اور سے وہ ہدن اور رابطہ لانے والی وہ مو حضرۃ مطین اور وہ خیخانہ نشید کرنے والی تھی تقویٰ کرنے والوں کو اللہ سے کرنے والوں کو وہ یہ حکم احمد اور چاہیے کہ فیصلے کرے انجیل والے بما اس کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازر کیا فی اس میں اور ملم یا حکم بنا انض اور وہ جو فیصلے نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے فعلک فا احمد فاسقون پس وہی رکنا فرمان ہے اس لیے مسلمان کو یا اہل کتاب کو اپنے آسمانی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے اور دائیں بائیں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے وہ انضل کتاب اب یہاں سے اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کتاب اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی نقل بالحب سچی مصحد ماں جو تصدیق کرنے والے اپنے سے اپنے الکتاب علیہ اور یہ ان کے مضامین پر نگہبان ہے اس لیے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے محافظین نے دنیاوی لالچ کی خاطر اللہ کے احکامات ان کے اندر رد و کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے پرانی مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے کر ان احکامات کو اللہ نے پھر سے بیان فرما دیا جو اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیر میں لوگوں کے لیے نازل فرمائے تھے کہ وہ اس کے عمل کریں اور انہوں نے ان کو اللہ کے ان آسمانی کتابوں سے نکال دیا تھا تو اس لحاظ سے قرآن جو ہے اس کو نگہبان کہا گیا ہے ان کتابوں کا وہ محمدی اور یہ ان کے مضابین پر نگاہبان ہیں فہ کم بین تو آپ فیصلہ ان کے درمیان بما اس کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے ولاب احوا اور آپ ان خواہش کرنا چاہیے اماں اس کے بارے جیا جو آپ کے پاس سچ آیا ہے معلوم یہ ہوا اس حیات سے کہ اگر کسی اسلامی معاشرے میں کوئی غیر مسلم اپنا اختلافی مسئلہ کسی مسلمان جج سے حل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان جج اس کے لیے انصاف اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا اسلامی شہری نقطہ نظر سے کے مطابق اس کے ساتھ انصاف کرے گا یہ نہیں کرے کہے گا کہ بھائی آپ تو اور لےو تاکہ میں آپ کے لیے وہ فیصلہ کروں اس لیے کہ ایک مسلمان کامل اور مکمل اور سچی اور غیر تبدیل شدہ کتاب کو جو مانتے ہیں وہ تو قرآن ہے تورات اور انجیل اور ضدور میں تو ان لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں لہٰذا ان مشکوک موجودہ صحیفوں کے مطابق لوگوں کے کی لیے کیسے, کیسے فیصلے کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر اسلامی معاشرے کے اندر موجود اہلی کتاب اپنے فیصلے اپنے حکمرانوں سے اپنے علماء سے یا اپنے مذہب کے ججوں سے کرنا چاہے تو اسلام حکومت ان کو یہ سہولت فراہم کرے گی لیکن اگر وہ اسلامی ججوں سے اپنے اختلافی مسائل کا حل کرنا چاہے تو پھر اسلامی جج ان کے لیے اسلام کے مطابق فیصلے کریں گے اس لیے کہ قرآن کا جو فیصلہ ہے وہی تورات کا ہے وہی انجیل کا ہے وہی زبور کا ہے لیکن منكم ومن ہر ایک کو تم میں سے دیا ہم نے ایک دستور اور ایک راستہ اللہ واحدتا اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک, ایک ہی دین پر کر دیتا حکم لیکن وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیے حکموں میں خیراب تو تم اللہ کے خوبیوں کے حصول کے لیے ایک دوسروں سے آگے بڑھو یہ حکم جمیان تم سبوں کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے فیون اقبی حکم بم تم فی ہی تختلف پھر وہ تمہیں بتائے گا اس بارے میں جو کچھ تم نے آپس میں اختلافات کیے وہ ان حکم اور چاہیے کہ فیصلے کی جائے ان کے درمیان بما اس کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا یہی یہ وہ بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ اگر وہ اپنے فیصلے مسلمانوں سے کرانا چاہتے ہیں تو پھر مسلمان ان کے درمیان اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے کریں گے ولا تب احوا اہم اور ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہوں ان سے چکننا رہی ہے کہیں کا یہ کہیں آپ کو گمراہ نہ کر دیں ان انباز امام صلی اللہ علیہ ان بعض حکموں کے بارے جو اللہ نے آپ کے طرف نازر کیا کہ اللہ نے قرآن میں حکم نازر فرمایا ہے کہ بے شادی شدہ گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کو یہ سزا دی جائے گی اور وہ کہیں گے جی کہ دورات میں یہ لکھا کرے گی جی ٹھیک کہ جی دورات میں یہ دورات یہ لکھا ہوا لہٰذا آپ کے لیے یہی فیصلہ ہے نہیں فہم طلوع پہ اگر وہ نہ مانے تو عالم پسا جہانے جی علماء اللہ, اللہ چاہتا ہے کہ پہنچا دے ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ ان کثیر اور البتہ ان میں سے بہت سارے لوگ نہ فرمانا افا حکم الجہ لیے تھی کیا وہ کفر کے وقت کے فیصلوں کے متلاشی ہیں بمن احسن من اللہ حکمن اور اللہ سے بہت بہتر کون ہے حکم کرنے والا لقوم یقنن اس قوم کے لئے جو اللہ کے باتوں پر یقین کرنے والے تو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ کے باتوں پر ایمان رکھتے ہو بلا اس کے نظر میں اللہ کے فیصلوں سے زیادہ بہتر کسی اور کے فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين اعوذ باللہ من شعبون الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتاخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يعدل القوم الظالمين 6 باريس سوره المائده هي 8 اور یہ رقو آیت نمبر اکون سے لے کر آیت نمبر ستاون تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے بات کی ہے مسلمان اللہ کے مخاطب ہے اور تین اہم اصولی مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی اور ملی وحدت اور شرازہ بندی کے لیے بنیادی اصول ہے نمبر ایک یہ کہ مسلمان غیر مسلموں سے رواداری ہمدردی اور خیر خواہی عدل و انصاف اور احسان اور سلوک سب کچھ کر سکتے ہیں اور ایسا ایک مسلمان کو کرنا چاہیے کہ ان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے لیکن ان سے یعنی کفار سے ایسے گہری دوستی اور خلط ملط ان سے ہو جانا محسپ ان میں ہو جانا کہ جس سے اسلام کے امتیازی نشانات گڑ مڑ ہو جائیں یعنی اسلامی احکامات ہی سے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے لوگ دستبدار ہو جائیں مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے یہی وہ مسئلہ ہے جو ترک موالات کے نام سے شریع شریعت میں مشہور معروف ہیں اور دوسرا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ مسلمان اسے بنیادی اصول سے ہٹ کر غیر مسلموں سے ایسا خلط ملت کر لیں تو یہ, یہ نہ سمجھے کہ اس سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچ پہنچے گا کیونکہ اسلام کے حفاظت اور بقا کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا اگر کوئی قوم تقسیم ہو جائے اور حدود شریعوں کو توڑ کر اپنی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسے سرکشوں کو ہٹا دیں اور ان کے بدلے میں ایک ایسے قوم کو کڑا کر دیں جو اللہ کے نازر کردہ اسلام کے اصول و قانونوں کو قائم کرے تیسرا جو مضمون ہے اس رقم میں وہ یہ ہے کہ جب ایک طرف منفی پہلو معلوم ہو گیا تو دوسری طرف مسلمان کی گہری دوستی تو صرف اللہ تبارک و تعالی اور, اس کے رسول اور, اور ان پر ایمان لانے والوں سے ہی ہو سکتی ہے اس لیے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے اور خیروں کی زندگی کا مقصد اپنے خواہشات کی تسکین ہے اور اس راستے میں آنے والے ہر رکاوٹ کو وہ ہٹاتے ہیں لیکن مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے جو شاعر ہے جو نشانات ہیں حدود ہیں اس پہ جا کر کے رک جاتے ہیں یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم کے طرز زندگی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعر ہے یار ددینہ امن اے وہ لوگ ایمان والے ہو لاتود مت بناو یہود کو بن مسور اور عیسائیوں کو اولیاء اپنا دوست اولیا او باؤن وہ ایک دوسروں کے دوست ہے میں یہ طب اللہ من اور جو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی مواد اختیار کرے گا یعنی گہری دوستی اختیار کریں گے ایسے گہری دوستی کہ اس دوستی کو قائم رکھتے ہوئے یہ اللہ کے احکامات کو پامال کر جاتے ہیں تو ایسے مسلمان کو فن ہوں بے شک ایسے مسلمان انہیں میں سے شمار ہوں گے قوم سالمین بے شک اللہ بے کو ہدایت نہیں دیتا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کے ساتھ انصاف نہیں کیا بیماری ہے یہ سارے رون ایسی جو ان میں گھر ملتے ہیں یقول اور کہتے ہیں نہ کہ ہم کو ڈر ہے انتنا ارا یہ کہ ہم پر کوئی گردش زمانہ نہ آ جائے ہم کسی مصیبت میں نہ پس جائیں یعنی جب کوئی مسلمان ایسے غیر مسلموں کے ساتھ جا کر کے رابطے مضبوط کرتے ہیں تو ایسے مسلمانوں سے جب دوسرے مسلمان کہتے ہیں کہ بے کفار کے اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ان کی مصیبتوں سے خود کو بچانے کے غرض سے اس کے ان کے ساتھ دوستیاں قائم کی ہیں اللہ کا شارف آص اللہ ہو سو قریب ہے کہ اللہ بالفتح ہے یہ کہ اللہ مسلمانوں کو کامل کامیابی عطا فرمائے او امر ایندی ہی اللہ اپنے پاسے کو اور حکم نازل فرما دے اللہ سارے ظالموں کو برباد کر دیں تو پھر یہ دائیں بائیں دیکھنے والے کیا کریں گے عالمہ في انفسکیم نادمین پھر یہ ہو جائیں گے اس پر جو کچھ انہوں نے اپنے دل میں چپا رکھا تھا پیشمان وہ اور کہتے ہیں مسلمان ہاں اقسام و بالله۔ کیا یہی ہے وہ لوگ جو قسمیں کیا کرتے تھے اللہ کے نام کی جہاں ایمان ہی بک کے قسم کا نا ہم یہ تمہارے پاس صاف ہے یا تم میں سے ہیں میں ان کے تو ہے حقیقت اکار ہو گئے بہ خاصرین پھر رہے گئے یہ نقصان اٹھانے والوں میں قیامت کے دن وہ برائے نام مسلمان کے جو عام مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اپنے رسم و روابط انہوں نے کفھار کے ساتھ گہرے کر رکھے تھے اور وہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تم لوگوں کو ان کے سازش سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہم نے یہ تعلقات قائم کیے ہیں اور اندرون خانہ وہ اپنے خواہشات کی تسکین ان سے چاہتے تھے اور یہ سارے مسلمان جب ایسے دکھا اور فریب گر مسلمانوں کے جان میں آ جاتے تھے بیٹ مار کر لیتے تھے لیکن قیامت کے دن جب ایسے فریبکاروں کا فریب واضح ہو جائے گا تو پھر کہیں گے یہ تو وہی لوگ تھے کہ جو دنیا میں ہمارے سامنے اللہ کے پکے قسمے کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہمارے مفادات تمہارے ساتھ ہیں. یہاں تو حقیقت کھل گئی اور ان کے وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئی جو ایمان والے ہو میں کم جو تم میں سے مرتب ہو جائے ان دینی اپنی دین سے ہم قریب لے گا اللہ کیسے قوم کو? کہ اللہ ان کو چاہتا ہوگا اور یو ہبون اور وہ اس کو چاہتے ہوں گے اللہ کو چاہتے ہوں گے یعنی وہ اللہ کو محبوب اور اللہ ان کو محبوب عزی علی المؤمنین وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر عزیز علی کافرینہ اور زبردست ہوں گے وہ کفار کے مقابلے میں جو جہاں نفی سبھی اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے وہ اللہ خاف ن اور وہ ڈرتے نہیں ہوں گے کسی الزام لگانے والے کے الزام تراشی سے کہ اللہ کے حکموں پر ساتھی سے کار بند ہو کر دنیا والے اگر ان کو طرح طرح کے القابات دیتے ہیں ان کو ملامت کرتے ہیں تو ان کو کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ ان کے پیش نظر تو اللہ کے رضا کا حصول ہے فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے اس لیے کہ کمزور مسلمان تو جب یہ دوسروں سے متاثر ہو جاتا ہے دب جاتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ اللہ کے احکامات پر جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہیں کہ دنیا والے جو چاہے ہم سے کرتے رہیں دنیا والوں نے تو پیغمبروں کو معاف نہیں کیا اللہ کو معاف نہیں کیا فرشتوں کو معاف نہیں کیا وہ ہمیں کہاں معاف کریں گے ایسے دنیا والے کہ جن کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے آخرت کا ان کے ہاں کوئی تصور نہ ہو اللہ وسلم علیم اور اللہ وسیع علم والا ہے ان <سؤال>: نماز ہو رسول ہو بے شک تمہارے گہرے دوست ہیں اللہ اور اس کے رسول والذین اللہ اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں تو بھئی اگر گہری دوستی قائم کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ قائم کرو اللہ کے رسول کے ساتھ قائم کرو ایمان والوں کے ساتھ قائم کرو اب یہ ایمان والے کون ہیں ان کی کیا ہے اللہ وہ لوگ یوقی منصفرات جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں یعنی بدنی قربانی دیتے ہیں وہی اتون زکات اور زکوۃ ادا کرتے ہیں یعنی مالی قربانی دیتے ہیں اس حال میں کہ یہ اللہ کی حضور حاضری کرنے والے ہیں ومن اللہ اور جو کوئی رکھے اللہ کے ساتھ آمن اور ایمان والے ہیں تو, فإن حزب اللہ, هم تو اللہ کی جماعت ہی ہے سب غالب آنے والا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين چٹے پارے سورہ معاہدہ کی یہ نوا رکو ہے اور یہ رقو آیت نمبر 157 سے لے کر آنے. آیت نمبر ایک تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے اور تاکید فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ بالخصوص قائم نہیں کرنی چاہیے کہ جو مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں یعنی دین اسلام کا اور اللہ کے حکموں کا جو استحضا اڑاتے ہیں تو مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ ان کو اللہ کے حکموں کے مذاق اڑانے سے نہیں روک سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ دوستی تو نہ قائم کریں اس لیے کہ وہ تو رہے اللہ کے غزل کے مستحق یہ خود اپنے آپ کو ان کا ان کے ساتھ شامل کیوں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا یادین امن ہو اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو یعنی اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے مومن اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ پر اہتمام کرنے والا ہو اللہ کے باتوں کو سچا ماننے والا ہو تو گویا اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو میرے باتوں کو سچا مانتے ہو اللہ تب تخذ تم نہ بنا ان لوگوں کو اتخذین جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو حضوم والا بن ایک ہنسی اور کھیل کی طرح من الزین ان لوگوں میں سے وہ تجی کتاب میں نے قبل کم جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی یعنی ہاں یہ ہو وہ یا عیسائی ہو جو تمہارے دین کا مذاق پڑائے اللہ کے حکم کا مذاق پڑائے والکفار یا دیگر کافر اولیاء ان کو اپنا دوست نہ بناؤ اللہ اور اللہ کا تقوی اسکر کرو ان گن تمین اگر تم ایمان والے ہو اب اللہ تبارک و تعالی ان کی شرارتوں کو بیان فرماتا ہے جب احزان نہ دے تم علسلہ اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے یعنی جب آزان دیتے ہو تو خزوم و کو ہنسی ٹراتے ہیں یعنی یہ آزان کی نقالی کرنا شروع کر لیتے ہیں بطور استحجا اور مذہب کے زالی کے بے انہم قوم اللہ کہ یہ بیاقل قوم ہے دیجئے یا ان کتاب اے اہل کتاب کتاب نہ مننا کیا زد ہے تم کو ہم سے اللہ ان آمنا باللہ مگر یہی کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر وما انزل ایلینا اور اس پر جہاں پہ نازل کیا گینا قرآن وما انزل من قبل اور جو کچھ نازل ہو چکا اس سے پہلے وان ناکثر اکم اور یہ تم میں سے ایک سریف خودنا فرمان ہو تو بھئی احلی کتاب سے یہ جی کہ ہو کہ تم ہمیں تخت, تخت،, تخت، مش کیوں بنائے ہوئے ہو ہمیں ہمارا گناہ بتا دو ہمارا گناہ صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں قل کی دیجئے خل اندبئکم ب ان سے کہیے میں تم کو نہ بدلاؤں ان میں سے کس کی زیادہ بری برا بدلا ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں ملانا اللہ ہو وہ جس پر اللہ نے کی وہاں بھی جس پر اللہ وزبناک ہوا وہ ضالمن زیرا وہ کہ جن میں سے بعضوں کو اللہ نے بندر بنا لیا اور بازوں کو خنزیر بنا دیا وہ عبادت اور شیطان کی پوجا کرنے والے اولا ایک شب مکان یہی لوگ سب سے بہترین درجہ میں وہ اضلاع اور وہ بھیگ گئے ہیں سیدھی راستے سے تو خنزیر اور بندر اور اللہ کے اللہ اوروں کے پجاری تو انہیں لوگوں میں سے کچھ بنے تھے وہ عزا جائے اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں قلو کہ امن نہ ہم بڑے امن پسند ہیں وہ قد خلو اور یقینا یہ تمہارے پاس آئے تھے کفر کے ساتھ وہ ہم قد بھی اور یہ اسی کفر کو لے کر کے یہاں سے نکلے ان کے باتوں پر اعتماد نہ کرو جو اللہ کا وفادار نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ تمہارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس آ کر کے یہ جو امن پسند ہونے کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے آئے یہ تو الفاظ کے حد تک تھا لیکن وہ نقصان لے کر آئے تھے اور نقصان ہی لے کر تمہارے سے جا رہے ہیں وہ جو کچھ تمہیں بتائیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے اور جو کچھ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اس میں مسلمانوں کا نقصان ہی نقصان ہے اللہ عالم و اور اللہ خوب تر جانتا ہے وہ کہ جو کچھ وہ چھپائے رکھتے ہیں وہ تارا کثیر اور آپ دیکھو گے ان میں سے بہت ساروں کو یہ سارے اس کہ جو گناہوں میں دوڑتے ہوئے دکھائی دیں گے وہ اور ظلم میں واقع مستا اور حرام مال کے کھانے میں لبے سما کا البتہ بہت برے ہیں وہ کام جو کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو ان کی اس طرز عمل سے اندازہ لگانے میں چاہیے کہ یہ کتنے شریف لوگ ہیں لو لم الربانی کیوں نہیں منع کرتے ان کو ان کے اللہ والے یعنی ان میں جو اللہ والے ہونے کا دعوی کرتے ہیں جن کی جو مذہبی پیشوا ہے وہ اخبار اور ان کے عام علما انقولاسمیا ان کے گناہ کے بات کہنے سے وہ اقلحم السخت اور ان کے حرام سے لب سما کہانی اسنا بہت برا ہے جو وہ بھی کر ان کے علماء کی علما کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم ان کو بتائے تو صحیح کہ بھئی ظلم کیا ہے سچ کیا ہے اور گناہ کیا ہے گناہ سے بچنا ضروری ہے انصاف کے قائم رہنا ضروری ہے لیکن ان کے جو علما ہے ان کے ہا، ان کے جو درویش ہے جو صوفی ہے وہ بھی ان کے ہم اور ہم ہی نہیں ہے وکالت یہود اللہ مغرود اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے اللہ فرماتا ہے اللّت انہیں کے ہاتھ بند ہو جائیں بما قالو اور وہ ملعون ہے اس کہنے پر بل ادا محسوسان بلکہ اللہ کی قدرت کے تو دونوں ہاتھ کو جمے ہیں یہ نفیقوں کا فیشا وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے اس لیے دنیا میں اللہ کسی نافرمان فرمان کو بھی بوکا نہیں رکھتا کسی باغی اور سرکش کو بھی اللہ جیسا نہیں رکھتا لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے خواہش کی تسکین کے لیے کتنے کو بھوکا مار رہے ہیں کتنے کو کیسا مار رہے ہیں بلے دید میں کثیر من ہوں اور البتہ ان میں بہتوں کو بہتوں کی بڑھے گی ماں ان ذرا اس کے وجہ سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا میں رب کہتے رب کی طرف سے تو جان شرارت و کفر یعنی ان میں سے بہت سوروں کا کفر آپ پر نازل ہونے والے قرآن کی وجہ سے مزید پڑے وہ الخائنہ بین احمد آزاد اب اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کے بظاہر متحد اور متفق ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے وہ القئی نا بین الحداوت ہم نے ڈر رکھی ان میں دشمنی ولبا اور بیر الوں میں قیامت علما اوخدون رنجالحربی جب کبھی یہ سلگائیں گے بڑھکائیں گے آگ جنگ کا اطفا اللہ اللہ اس کو بجا دیتا ہے وہ یساؤں نقل اور بسادن اور یہ دوڑتے ہیں پھرتے ہیں ملکوں میں فساد کی غلط سے اللہ اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا تو دیکھ لیا جائے دنیا میں جہاں بھی اس وقت انسان علمناکیوں سے گزر رہا ہے ان کے اوپر اگر مظالم کا ڈنڈا ہے تو وہ انہیں اہل کتاب کا ہے بولو ان الكتاب آمنو اور اگر یہ اہلی کتاب ایمان لے و اور تقویر کرتے تو اللہ فرماتے ہم ان کے کی ساتھ کیا کرتے ہم ان کی چھوٹی گناہوں کو معاف کر لیتے ہم, ہم ان کو ہمیشہ کے نعمتوں میں داخل کر لیتے بولو ان اقام و طورات اور اگر یہ کو قائم کر لیتے بولے انجیل اور انجیل کو یعنی تورات اور انجیل میں جو بیان ہونے والے احکامات ہیں کم از کم اس پہ عمل کرتے ہیں انزل رب اور جو کچھ ان کے سب کے رب کی طرف سے نازل ہوا چلے قرآن کو نہیں مانتے تو نہ صحیح لیکن کم از کم تورات اور انجیل کو بھی اگر یہ لوگ مانتے تو میں فوک البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور من تحت اور جلم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے اس لیے کہ دنیا میں اہلی کتاب چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی جو کچھ بھی وہ دنیا میں مار داڑ اور مظالم کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے دنیاوی اسباب کے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کو دنیاوی اسباب ہی چاہیے تو اس کے لیے یہ تورات اور انجیل کے احکامات پہ عمل کرتے تو یہ اپنے اوپر سے بھی کرتے یعنی اللہ آسمان سے ان کے لیے مناسب موقع پر مناسب وقتوں پر ان کے لیے اللہ مناسب بارش نظر کرتا اور زمین میں اللہ تخیزین کے لیے پیدا کرتا تو یہ اس میں سے سکھاتے رہتے منتم مختص ان میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ جو مہنگ ہے یعنی کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو اعتدال پسند ہیں لیکن وہ کثیر منہ سا مایا اور ان میں سے بہت سارے وہ وہ ہے کہ جو برے کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و نے ترانے آیاتوں میں مسلمانوں کے آنکھوں کو کھولنے کے لیے بڑے واضح احکامات بحم اللہ ہر مسلمان کو اللہ کے عمل کردہ حقائق کو غور سے سننے اور اس سے مل پیرا ہونے کی توفیق نصیب واخر الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گیارہواں رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اٹھتر سے لے کر آیت نمبر ستاسی تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اور آیت نمبر تریاسی سے پھر ساتھ میں کا ابتدا ہوتا ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے مظالم پر انہی کے دور میں بھیجے ہوئے اللہ کے پیغمبروں کی زبانی سے جو لولت ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے فرو مغرون ہوئے وہ لوگ جو کافر ہے بنی اسرائیل, اسرائیل میں سے, داود سے مریما اور عئیسہ بیٹھے مریم کے زبان سے بھی یعنی بلائے عیسائی جو ان عظیم پمبروں کے دور میں رہے اور انہی کے دور میں رہ کر جنہوں نے گناہوں کو سچ کہا اور بغاوت کو انہوں نے اپنا راستہ بنایا تو انہی دور کے پیغمبروں نے ان کی لانت فرمائی زائر کی اس لیے بے معوں کے وہ نہ فرمانتے وکانو یا تدون تیبو خد تیبو وہ کامیات اور طے و حد سے گزرنے والے دارو قے ہو لایا تنا وہ منع نہ کرتے تھے ہم من کر ان برے کاموں سے فالو ہو جو وہ کرتے تھے یعنی ان میں سے بعض جو لوگ برائیاں کیا کرتے تھے تو ان کی اسلامی ذمہ داری یہ مقرر کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے اندر رہنے والوں کو برے کاموں سے روکیں گے لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے تھے لب کا میرا فلون البتہ بہت برا کیا جو کچھ انہوں نے کیا دیکھو گے ان میں سے بہت ساروں کو یا جو دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں لیسا قدمت لہم البتا بہت ہی برا سامان بھیجا وہ جو آگے بھیجا یہ کہ اللہ کا ان پہ غضب ہوا بہزا برم خالدن اور آزاد میں وہ صدا رہیں گے ولاقانبی اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر و نبی اور نبی پر وما ان ذیل اور جو کچھ اترا ان پر متخو ہوں اولہ تو وہ کافروں کو دوست بناتے ولا کن کثیر فاصف لیکن ہم نے بہت سارے نافرمان اور کفار کے ساتھ گہری دوستی قائم کر کے بندہ پھر نہ فرمانے کا ارتکاب نہ کریں یہ ممکن نہیں اس لیے کہ دوست کا ہر خواہش پورا کرنا ہوتا ہے اور کافر کی بے شمار خواہشات وہ ہیں کہ جن کو پورا کر کے بندہ پھر مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا لتا جن سے البتاپور تو پائے گا لوگوں میں سے بہت ساروں کو آدھا وطن دشمنی میں کے و جو ایمان والے ہیں اور ایمان والے لوگوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ, وہ ہے جو یہود ہیں اور ان کے بعد الدین اشرف وہ لوگ جو مشرک ہیں یعنی مسلمانوں کے نمبر ایک مخالف اور دشمن اور ان کے ساتھ بغض اور حسد رکھنے والے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے سارے کے سارے مکر و فریب کرنے والے یہ لوگ یہود ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مشکین ورتن اقربہ اور تو پائے کا سب سے نزدیک محبت میں اللہ ددین لوگوں کے امن جو ایمان والے ہیں اللہ ددین اقال الناناسوارا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امن سوارا ہے یعنی جو اصل ایسائی ہے وہ کہیں گے محود کے مقابلے میں کہ بھئی ان سے مسلمان اچھے ہیں ذہن کے اس لیے بے ان کے, کے ان میں عالم بھی ہے وہ اور کچھ صوفیا کرام ہیں وہ انتقبل اور یہ کہ وہ تقبر نہیں کرتے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں اور یہ جو لوگ تھے اصل لوگ یہ وہی تھے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر اسلام کو قبول کیا لیکن ان کے مقابلے میں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں یہود چند ایک ایک جو مسلمان ہو گئے تھے اور باقی سارے کے سارے اسلام اور مسلمانوں کے مخالفت پر ہی کمر بستے رہے یہاں پہ چٹا پارا اپنے اختتام کو پہنچا رحمان رحیم سرح معتویں پاری کے اس آیات سے ابتدا ہوتی ہے گیارہویں رکو کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہی منصف مزاج عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے دور میں پرانی مسجد کے آیاتوں کو سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات انہوں نے حاصل کی تو پھر وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پرانی مسجد کی تصدیق کے بغیر وہ نہ رہ سکے اور وہ روکے تھے کہ پرورتکار تو نے ہم پہ یہ ایک بڑا امتحان ڈال دیا ہے اور وہ یہ کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں ہم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ ہم پیغمبر کی تصدیق کریں گے ان کی مدد اور مسرت کریں گے ان کے ساتھ دیں گے تو پرورتگار اب حالات ایسے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ دیں تو قوم ہمارے مخالف اور گھر والے ہمارے مخالف ہو جائیں گے لیکن پرورتکار ہم اس مشکل اور امتحان کی گڑی میں بہرحال اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ شامل رکھیں گے اللہ کا احشاط ہے وہ اضاس ہوں اور جب وہ سنتے ہیں ماں اس کو ان زر جو رسول کے طرف اتارا گیا ترا آ تو آپ دیکھوں گے ان کے آنکھوں کو تفیر و مینا ہے جو ابلتی ہے آنسو سے مما اس وجہ سے اور حق کے انہیں حق کو پہچانا یقول وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب امن ہم ایمان لائے ہیں فخب نامہ شاہ دن سو لکھ لیجیے بھی شہادت دینے والوں میں سے ہم اور کیوں ہم یقین نہ کرے اس پر جو اللہ نے نازل کیا اور جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے حقماؤ اور ہم تمہارا کے لنا اور رب یہ کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب مال الصالحین صالحین نئے بخت لوگوں کے ساتھ تو یہ ان لوگ منصف مزاج عیسائی کا تقریر ہے اور ان کی بات ہے جو اللہ نے قرآن محفوظ کر دی جب ان سے کہا گیا کہ بے تم اپنے آباء وجداد کی دین کو کیوں چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کر رہے ہو جبکہ تمہارا مذہب اسلام کے مقابلے میں پرانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اس کتاب پر ایمان لے آئیں جو ہمارے پاس سچ مچ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے اب ان کی اس سچائی کی وجہ سے ان کو پہنچا دی اللہ نے بما قالو ان کے اس کہنے کی وجہ سے جنت جنت, جنت تجربین ان تحتیال انہار ایسے کہ جس کے نیچے نہری دے رہی ہوگی خالدین فیح سزا رہیں گے اس میں وزار کا جزاء المحسنین اور یہ بدلہ انہی کی کرنے والوں کا لیکن ولدین کفرب و بھی آیات نا اور یہی آہلی کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جٹلایا ہمارے آیاتوں کو اولا کا صوبل ذہین وہی لوگ ہیں آگ والے اس لیے کہ اللہ کے ہاں کسی شخص کو اس وجہ سے نہیں بخشا جائے گا کہ وہ اس وجہ سے بخشا جائے کہ وہ مرد ہے یا اس وجہ سے کہ وہ خاتون ہے یا اس وجہ سے کہ وہ یہودی ہے یا اس وجہ سے کہ وہ عیسائیوں کے زمانے کا ہے یا کسی اور کے زمانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پرکھنے کے لیے ایک معیار مقرر فرمایا ہے اور اسی معیار سارے لوگوں کو پرکا جائے گا اور وہ معیار ہے اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کی پیروی جس نے بھی اللہ کے حکم اور اللہ کہ رسول کے احکامات کی پیروی کی وہ کامیاب ہوگا اور جس نے پیروی نہیں کی وہ ناکامیش ہمکنار ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم <المعتبين> ساتو رو اور یہ رکو آیت نمبر ستاسی سے لے کر آیت نمبر چورانوے تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے بنیادی طور پہ دو باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ایک تو یہ کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو چیزیں حلال پیدا کی ہے مسلمان ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دیں ان کے کہنے سے وہ قسم نہ اٹھایا کریں اس لیے کہ اگر خواہش نہیں ہے کہنے کی تو نہ کہا جائے لیکن اس کو حرام قرار نہ دیں اس لیے کہ حرام قرار دینا بویا اپنے لیے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے قسم اٹھانا ہے اس کے استعمال سے اور انسان کمزور ہے کسی بھی وقت اس کو اس چیز کے استعمال کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور شار ہے آمن ہو ایمان والے ہوں لاتو حرم مت حرام کے رہو تو یہ ما ہے وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے نہ بڑھو اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ کلو اور گاؤں میں سے رقو کم اللہ ہو جو تمہیں رہو اللہ سے انتم جس پر تم ایمان رکھتے ہوٹانے کی اللہ نے وضاحت فرمائی اور ان کی کفاری کا تذکرہ قسم تین قسم کے ہیں جو عام طور پہ اٹھائے جاتے ہیں فکاہ کلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے ایک ہے یمین یمین اللہ وہ ہے کہ بندہ بعد بعد پہ قسم اٹھاتا ہے اس طرح کے ہمارے معاشرے میں یہ بیماری ہے اس قسم کے اٹھانے سے اس طرح کے قسموں کے اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ ناراض ہوتا ہے لیکن ایسے قسموں کے اٹھانے سے بندے پر کوئی کسار لازم نہیں ہے بس دستوں پر استفار کرنا چاہیے دوسری قسم وہ ہے جس کو یمین غموز کہا جاتا ہے یمین غموز وہ ہے کہ بندہ جھوٹا قسم اٹھا لیں ماضی میں کوئی کام ہوا ہی نہیں اور اس کو معلوم ہے اس کام کا نہ ہونا لیکن پھر وہ قسم اٹھا لیتے جی کہ نہیں یہ ہوا ہے اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے یا کوئی کام ہو گیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ہوا ہوا ہے اور اس کے نہ ہونے پہ وہ قسم اٹھا دیں تو اس کو یمین خموز کہا جاتا ہے اس کے اوپر بھی کفارہ نہیں ہے اس کا کفارہ صرف یہ ہے کہ بندہ بند اور استغفار کریں لیکن اس طرح کے جھوٹے قسم اٹھانے والے اللہ کے ہاں بڑے ناپسندیدہ لوگ ہیں تیسرا قسم ہے قسم کے یمین مناقضہ اور یہ وہ قسم ہے کہ بندہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے پہ قسم کا کہ میں فلاں وقت فلاں کام ضرور کروں گا اگر وہ اس وقت اس کام کو نہ کر سکا تو قسم اس کا ٹوٹ جائے گا اور اس پر قسم کا کفار آئے گا اس نے ایک کام کے نہ کرنے کا قسم اٹھایا مثلا میں سدن میں خلفان سے بات نہیں کروں گا افلان کے گھر میں نہیں جاؤں گا افلان چیز نہیں کہوں گا اور پھر اس نے قسم توڑ دی تو پھر اس پر گفارہ آئے گا اور کفارہ کیا ہے اس آیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے لا لاخلہ نہیں پکڑتا تم کو اللہ بل فی آئی مان تمہارے قسموں پر حالانکیو آخر لیکن وہ پکڑتا ہے تو میں بما اس پر حق تم جس قسم کے تم نے مضبوط باندھا تھا کہ مستقبل میں ہم یہ کام نہیں کریں گے اب اگر وہ کام توڑ دیا تو فکفارا تو مساکین اس کا کفارہ یہ ہے کہ کارا دینا ہے دس مستوں کو میں نے اوسط مات امونا اس درمیانہ درجے کا کہ جو تم دیتے ہو اپنے گھر والوں کو یعنی دس مسکینوں کو کارنہ ہے درمیانہ قسم کا اور اگر کانا نہیں ہے تو او قسمت یا پھر ان دس مختارجوں کو کپڑے دینا ہے اور تیسری صورت او تحر الرقن یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اگر کسی شخص کو ان تین کاموں کے کرنے کا احتاط نہ ہو فمللم جد پھر جس کو یہ چیزیں میسر نہ ہو تو فصیح مسلاست ایا پھر تین دن روزہ رکھنے ہیں تو گویا قسم کا گفارہ سب سے پہلے دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اگر نہیں تو مسکینوں کو کپڑے دی جائے اگر نہیں دے سکتے تو غلام آزاد کریں اگر غلام نہیں جیسے یہ زمانہ تو پھر تین دن روز رکھنے ہیں یہ آخری فیصلہ ہے ذاتی کا کفارہ یہ ہے یہ کفوارہ قسموں کا اضاخلہ تم جب بھی تم قسم اٹھا بیٹھو وہ فض و اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو یعنی کوشش کرو کہ جس چیز کی کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھایا ہے اپنے آپ کو اس پابند تضا نے اللہ القم آ جاتی اسی طرح بیان کرتا اللہ تمہارے لئے اپنے حکمیں لال لگوم تشکروم ترک تم اللہ کا رہسان مان دو یارو جو ایمان والے ہو ان الخمر والمیسر و بے شک شراب اور جوا ول انصابوں اور بت ول اضلاع اور پان سنکان یہ یعنی نقراندازی کرتے رہنے رجس من عمل شیطان یہ سب گندے کام ہے شیطان کی فشتنی سو اس سے بچتے رہا ہو لال لگو تفرحم تم نجات تو یہ یوا شراب بس اور پھر وہ بان سے نکالنا اور اس کا تذکرہ پہلے ہو گزرا ہے جس طرح کی لاٹیاں نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے اس لیے کہ یہ چھوا ہے اور اس کے نقصانات یہ ہے کہ ان نمایوری دشیتاؤں میں بے تو یہی چاہتا ہے آبینوں کو مغاوت ہے تم دشمنی وا اور بحر صرف شراب کے ذریعے والم اور کے ذریعے ویسد محمد اللہ اور تمہیں اللہ کے یاد سے روکنا چاہتے ہیں وہاں اور نماز سے تو جو عباد بات آپس میں ہمیشہ ہی لڑتے رہتے ہیں شرابی ہمیشہ ہی آپس میں مختلف رہتے ہیں دوسروں کے مفاد اور خواہشات کا حمل کرتے رہتے ہیں اسی طریقے سے پھر جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں جو ہی کرتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں نماز سے غافل ہوتے ہیں حال انتم تم انتہ سو اب بھی تم بعض آؤ گے یہ اللہ تبارک وطلٰ مسلمانوں سے پوچھتا ہے واقعی اللہ واقعی اور رسول اور تم حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا وقت اور ان کاموں سے رہو پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان رکھو رسول یہ کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پیغام پہنچانا ہے بے زاد الدین امن جو لوگ ایمان لائے وہ عامر الصوالحات نے کام کیے ان پر کوئی گناہ نہیں تھی وہاں اس بارے تاہم جو کچھ اس سے پہلے وہ کر چکے ایزا متخو جب وہ آئندہ کو ڈر جائیں وہ امن و ایمان لیا وہ عمر الصالحات اور نیک عمل کریں سم متخو پھر ڈرتے رہیں وہ امن اور یقین کریں سم متقو مت پھر ڈرتے رہے وہ احسن اور نیکیاں کرتے رہیں وہ اللہ عمب المسلم اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دو سکتا ہے تو اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے یہ کو تو سرزد ہو گئی ہے جو پہلے آیاتوں میں ذکر ہو چکی ہے اور اب وہ ایسے جوئے اور شراب اور دوسرے جتنے بھی ممنوع کام ہیں ان سے وہ تو اور غائب ہو جائے اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے جب کوئی نیکی کا راستہ فکر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے اللہ ان کی گزشتہ گنا کو معاف کر دے گا لیکن گناہ توبہ کی نیت سے نہ کی جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ صلم بحرشان ہے ایک جی بڑا نادان ہے وہ شخص جو گناہ اس امید بھی کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کر دوں گا اس لیے کہ توبہ گناہ آگ ہے اور اس کی مثال بالکل وہی ہے ایک انسان یہ سوچ لے کہ میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو آگ میں ڈال دیتا ہوں باغ میں پٹی کر گا تو جو گناہ کیا جو دورانیہ گناہ کے دوران اللہ کے ناراضگی میں گزرا ہے اللہ کے طرف سے لالت میں گزرا ہے اس کا تو حصہ ہوگا اس لیے ہمیشہ اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے خود کو بچائے رکھنا چاہیے لیکن بتقاض بشریعت کے علمی سے اگر کوئی بندہ ان کاموں میں مصروف وہ گزرا ہو اور اب اس کو معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ تو میرے رب کے ناراضگی والے کام ہیں لہٰذا آئندہ نہیں کروں گا اور وہ اس عزم مصم کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کے غورب براہوں سے تو بطب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غبور الرحیم اسے معاف کر دے گا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ کے یہ تیروں رکوع ہے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اللہ تمہارے امتحان کے طور پہ کچھ چیزوں کو تمہارے لیے حرام باندھنے کے بعد حرام قرار دیتا ہے ممنوع قرار دیتا ہے باوجود اس کے تمہیں ان کاموں کے کرنے کا پوری طریقے سے قوت حاصل ہوگی تم ان کاموں کو کر سکو گے لیکن کر سکنے کے استطاعت رکھنے کے باوجود اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنے ان خواہشات کی پیروی کرتے ہو یا پھر خواہشات کے مقابلے میں اللہ کے حکم کے پیروی اور وہ امتحان یہ ہے کہ احرام بننے کے بعد ایک مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے وہ شکار کریں تو یہ جو سورہ معدہ کا تیرواں رقو ہے یہ تیرواں رقو آیت نمبر چورانوے سے لے کر آیت نمبر ایک سو ایک تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اور اس پوری رقو میں اللہ تبارک کو عطا دانے یہی احکامات ممانیات کے بیان فرمائے ہیں اور اگر کسی نے اللہ کے حکم ممانیات کے باوجود اس کام کا ارتقاب کے شکار کا جانور ضبع کر دیا یا شکار کر دیا تو پھر اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا اور اس کی بدلہ جو آیاتوں سے فقاہ کرام نے مسئلہ حس کیا ہے ہے کہ جس کسی نے حرم کے حدود کے اندر حرام میں رہتے ہوئے شکار کا جانور ضبر کیا یا شکار کر لیا تو اب سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو اس جانور کے مثل لے کر کے حرم کے اندر اس کو ذبح کریں گے یعنی جو اس کے مثل رکھتا ہو کہ اگر کسی نے ہرن کا شکار کر دیا تو وہ اس کے برابر میں بکری ہے اگر وہ مثل رکھتا ہے تو اس طریقے سے اس کا کفار ادا کرے اور پھر اس کو حرم کے اندر ذبح کر کے وہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دے اور اگر وہ مثلی نہ ہو مثل نہ رکھتا ہو تو پھر جس جانور کو اس نے مار دیا ہے شکار کے طور پہ اس کا قیمت لگا دے دو منصفوں سے اور اس قیمت سے جو بھی جانور خریدی جا سکتی ہو اس کو لے کر کے اس کو پھر حرم کے اندر ضبع کر دیں وہاں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں اور اگر جانور خریدنے تک وہ قیمت نہ پہنچتی ہو تو پھر اس سے جو بھی چیز مل سکے پانی پینے کے وہ لے کر کے فقارا اور مساکین میں تقسیم کر دیں تو اللہ تبارک و تعداد کے شاید ہے الَّذِينَ آمَنُوا اے جو ایمان والے ہو نہ یب اللہ ہو البتہ تم کو آزمائے گا اللہ بش ام نہ ایک بات سے اس شکار میں تنا لب دی جن تک پہنچنے ہیں تمہارے ہاتھ ورے حکم اور تمہارے نزی اس لیے کہ آپ جو ہے وہ شکار کے بڑے شوقین تھے تو اللہ تعالیٰ, تعالیٰ بطل امتحان کہ ان کو منع کر دیا لیا نماللہ تاکہ اللہ معلوم کرے من یخافہو بالغیبی کون سے کون درتا ہے بندے کے فمن اعتداء بعد ذالکہ پر جسم زیادتی کی اس حکم کے بعد ولہو عذاب علیم اس کے لئے تکلیف دے عذاب ہے یا ایہواللہذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو لا تقتلو سائدہ شکار کو نہ مرو وانتم حرم اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو ومن قتله منکم اور جو کوئی تم میں سے اس کو مارے گا متعامیدن جہن بوچھ کر فجزاؤہو فجزاؤم مثل ما قتلا من النعامی تو اس پر وگلہ ہے اس مارے ہوئے جہنور کے برابر موشی کا یحکمو بی ہی زوا عدل منکم جو تجویز کرے دو موتبر اپنی تم میں سے خبیا بطور حدیع کی بطور نیاز کے بالغلقابت کہ جس کو پہنچا جائے گا قابت تک او کفارتن یا اس پر کفارہ ہے تو عام مساکین چند ضرورت مند مسکینوں کے تانے کی صورت میں او عبد الزال کا سیامن یا اس کے برابر روزے رکھنے ہیں تاکہ وہ چکے اپنے اس برائی کا سزا صحابہ اکرام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ وہ تھے کہ ان احکامات کے نازل ہونے سے پہلے حالت احام میں انہوں نے حرم کے اندشکار کیے اب وہ باقی نہیں رہے ہو گئے ہیں تو اب ان کے لیے کیا کیا جائے تو اللہ نے, اگلا نازل کہ اللہ, و امنا اللہ نے معاف کیا جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا لیکن ومن عاد اور جو کوئی آئندہ کرے گا فینتقم الله اللہ ہو تو اللہ اس سے بدلہ لے گا یعنی سزا کی صورت میں وہ اللہ ان انتقام اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے حلال ہو ہوا تمہارے لیے سعید البحر دریا کا شکار وہ تو اور دریا کا کانا یہ تمہارے فائدے کے لیے ولی کے اور سب مسافروں کے لیے وہ علیکم اور حرام ہوا تم پر سعد البر خشکی کا شکار معدم تم سہمن جب تک تم حالت احرام میں ہو تو حالت احرام میں خشکی کے شکار کو مارنے کی ممانعات ہیں مچھلی وغیرہ اگر پکڑ لی یا سمندری کو شکار کر لیا تو اس کی مانیہ نہیں ہے وق اور اللہ سے ڈرو اللہ وہ جس کے طرف تم سب جمع, جمع کیے جاؤ گے جال اللہ الکاب تھا اللہ نے کر دیا ہے کعبہ کو البیتہ جو گھر ہے الحرامہ بزرگی والا قیام الناسی جو لوگوں کے لیے قیام کا باعث ہے یا لوگوں کو قائم رکھنے کا باعث ہے کہ جب تک بیت اللہ قائم ہے لوگ قائم رہیں گے اور جب بیت اللہ کو لوگ احانتاً گرا دیں گے تو پھر لوگوں کو بھی دنیا میں قائم رہنا نصیب نہیں ہوگا اور بابری نے فرمایا کہ قیام الناس جو لوگوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے کہ لوگ دور دراز سے آ کر کے کابۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور اللہ اس طواف کے اللہ کے بدلے ان کو عجر عطا فرماتا ہے ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے و الحرام اور اسی طریقے سے بزرگی والے مہینے یعنی وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے اور قربانی کا جانور ول اور وہ نظر و نیاز کا جانور جس کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہو تو گزشتہ ادوار میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ کچھ جانوروں کو مخصوص کرتے تھے کہ بھائی یہ کہبت اللہ کی نیاد ہے یعنی یہ وہاں لے جا کر کے وہاں کے ضرورت مندوں میں اس کو ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے گا تو اللہ تبارک کو تعالیٰ خصوصی طور پر تاخیر فرماتا ہے مسلمانوں سے کہ ایسے جانوروں کو نچہ چرا جائے ذالکہ یہ اس لیے لتعلمو تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں و اللہ بکل شئرن حدیم اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے خوب واقف ہے اعلمو جان لو ان اللہ شدید العقاب یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے و اللہ غفور و رخیم اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا پخشنے والا بھی ہے اب یہ انسانوں کی ثواب دیلتے سخت عذاب دینے والے کے عذاب کو دعوت دیتا ہے یا کہ اللہ غفور الرحیم کے بخشوں اور رحمتوں والے کام کرتے ہیں الرسول البلا نہیں ہے رسول کی ذمہ مگر ہمارا پیغام پہنچانا اللہ علامات اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو کل کہ لا خدیس ہو برابر نہیں ہے ناپاک ہو تو بور پاک ولو جب کا کسرت الخدیس ہے اگر آپ کو اچھی لگے ناپاک کی کثرت تو ناپاک سے مراد حرام ہے کہ اللہ تبارک کو اطالیہ فرماتے ہیں کہ انجام کار کے لحاظ سے دنیا میں بھی اور انجام کار کے لحاظ سے آخرت میں بھی انسان جو ناپاک چیزی کماتا ہے حرام کماتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا انجام نقصان ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے میں ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ابو آزاد ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ انجام کے لحاظ سے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے لہذا فقط اللہ بس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو یعنی اللہ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا اس سے منع ہوتے رہو یا عقل مندو لال لکم تفل تاکہ تمہاری نجات ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے واضح حقائق بیان فرماتا ہے کہ عقل و دانش رکھنے والے ذرا اپنے ماحول اور اپنے معاشرے اور اپنی دنیا پہ نظر ڈال دیں کہ جو لوگ کثرت قواعد سے متاثر ہو کر کے ایسے محرمات کے جمع کرنے میں اپنے قیمتی لمحہ زندگی کے صرف کرتے ہیں تو وہ ایسے کام کر چکنے والوں کے انجام کا خود اندازہ لگائیں معلوم کریں کہ ایسے کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے انجام کو دیکھ کر پھر اپنے انجام پر نظر ڈال دیں کہ اگر میں بھی اسی طریقے سے ناحق حرام کے جمع کرنے میں لگ جاؤں تو میرا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہو چکا اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں قائم کی ہیں دنیا میں جو بھی شخص اللہ کے حکم سے بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے اور حرام کو حرام نہیں سمجھتا اور ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھتا اور اپنے زندگی میں بھرپور طریقے سے ان میں مصروف عمل رہتا ہے تو اس ایسے شخص کا انجام علمناک ہوتا ہے خوفناک ہوتا ہے تنہائی اور پریشانی اور بیماریوں کا شکار رہتا ہے لیکن ان کے مقابلے میں اگر کوئی مخلص مسلمان پریشانی کے شکار ہو جائے تو اس کی یہ پریشانی اس کے درجات کی بلندی کے لیے باعث اور لوگوں کے لیے ایک مثال اللہ بنانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے ساتھ مخلص ہے تو یہ خوشحالی میں بھی میرا ہے یہ بدحالی میں بھی میرے ساتھ مخلص ہے واقف رحیم سچ فار سورہ معدہ کی یہ چودہ رکو ہے یہ رقو آیت نمبر ایک سوی سے لے کر آیت نمبر نو تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ تمبی بھی فرمائی ہے اور کچھ احکامات بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس رقو میں بیان فرمائے ہیں جو آیا مذکور ہوئی ہے ان کے مطالب مفسرین نے جو اس کے شان نزول بیان کی ہے مسلم شریف کے ادوایت میں ہے کہ جب حج کے فرضیت کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو ایک صحابی جن کا نام افرا ابن حادث ہیں سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہمارے ذمہ حج فرض ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا تو صحابی نے مقرر سوال کیا حضول نبی کریم سلم نے پھر سکوف فرمایا انہوں نے تیسرے مرتبہ پھر سوال کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ایسے ہی ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ جن چیزوں کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں ان کو اسی طرح رہنے دو اور ان میں خود قرید کر کے سوالات نہ, کر نہ کیا کرو تم سے پہلے بعض امت ایسی کثرت کے ساتھ سوالوں کے ذریعے ہلاک ہو چکی ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کی تھی سوال کر کر کے ان کو فرض کرا لیا اور پھر اس کے خلاف فرضی میں وہ ہو گئے تمہارا طریقہ ہی ہونا چاہیے کہ جس کام کا میں حکم دوں اس کو اپنے استطاعت کے مطابق مخدور بھر کوشش کر کے آپ لوگ اس حکم کی بجاوری کرو اور جن چیزوں میں سکوت اختیار کروں تو اس کے متعلق خرید کو کر کے سوالنا کیا کرو اگر کوئی واضح حکم موجود نہ ہو تو اگر تمہیں اس کی ضرورت ہو اور شریعت نے اس بارے میں سکوت اختیار کی ہو تو اس کو کرو اور اگر شریعت نے اس کے بارے میں ممانحت کا حکم دیا ہو تو اس کے بارے میں اس سے پھر منع ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی یا وہ لوگ ایمان والے ہو لا تسألو عن اشیاء مت پوچھو ایسے باتیں ان تبد الم تصم اگر تم پر کھول دی جائے تو تم کو وہ اچھی نہ لگے وہ ان تسلانہ اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ہی نہیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا تبد الم تو تم پہ ظاہر کر دی جائے گی اب یہ ہے کہ اللہ نے تھوڑا سا ڈانٹا لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے عظمت کو بھی ساتھ واضح فرمایا یا فلہا اللہ, اللہ نے ان سے درگزر کی تاکہ بعد میں ناپسندیدہ سوچ رکھنے والے لوگ یہ نہ کہنا شروع کریں کہ بھئی صحابہ کرام نے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے طرح طرح کے سوالات کر کے ان کو تنگ کیا تھا اللہ نے فرمایا اف و اللہ اللہ نے ان سے گزر کیا اس لیے کہ ان کے یہ سوالات تنگ کرنے کے غرض سے نہیں تھے بلکہ وضاحت کے لیے تھے لیکن ہر چیز کی وضاحت کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندے کو وقتی طور پہ اس کا جواب مل سکے وہ اللہ قفورن اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے اس لیے کہ کچھ چیزوں کے سوالوں کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ اس لیے فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات خواہشات اور نفسیات کو جانتا ہے خدش اللہ قومن قبل کم ایسے باتیں پوچھ چکی ہے کہ ماں تم سے پہلے سم اسبر ہو گیا ہر کافرین پہ ان باتوں سے منکر۔ نہیں مقرر اللہ نے کو ولا اور نہ وسیلہ کو نہبا وہ باندھتے ہیں اللہ پر بختان وہ اکثر اور ان میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتے یہ وہ جانور ہے کہ جن کو گزشتہ جو اقوام تھے مشتقین کے انہوں نے ان کو بہت زیادہ قابل احترام اپنے معاشرے کے اندر اپنے مذہبی عقیدے کے حوالے سے سمجھ سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی کہ شریعت میں یا اللہ کے نظر میں ایسے جانوروں کا کوئی نہ اللہ نے حکم نازل فرمایا ورنہ ان کا کوئی رتبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ بحیرہ اس جانور کو وہ لوگ کہتے تھے کہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور پھر ان جانوروں کا دودھ اپنے لیے وہ ممنوع اور حرام دیتے ہیں صاحبہ جو جانور بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا تو پھر اس جانور کا گوشت وہ اپنے اور اپنے گھر کے لوگوں کے لیے حرام سمجھ دیتے تھے. حامی یہ اونٹ کو کہا جاتا ہے جو ایک خاص عادت سے اگر اس سے اگے بچے پیدا ہو جائے اس کے ذریعے سے جفتی اس جفتی کی تفتی کے ذریعے سے تو اسے بھی بزرگ سمجھ کر کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور اسے بھی کوئی باتراری وغیرہ کا کام نہیں لیتے تھے سواری وغیرہ کا کام نہیں لیتے تھے جو یہ اب بزرگ ہو گیا وسیلہ جو اونٹی مسلسل چھ مادہ بچے جنہیں درمیان میں کوئی نرم بچہ پیدا نہ ہوا ہو تو ایسے بھی بزرگ سمجھ کر کے وہ لوگ بھتوں کے نام پہ وقف کر لیتے تھے پھر وہ آزاد ہوتا اس سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کام لینا وہ لوگ گناہ سمجھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں شرط فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کا کوئی حکم نازم نہیں فرمایا کہ عادت کے بعد یا اتنے بچوں کے پیدا کرنے کے بعد وہ پھر بزرگ ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر ہی جھوٹ باندھتے ہیں وہ کہا جاتا ہے ان کو آو انزل اللہ, اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا وہ رسول اور رسول کی طرف یعنی او اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل پہلا ہی اختیار کرو کالو وہ کہتے ہیں حسب و ناما وجدنا ہم کو کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اللہ فرماتا ہے اگر کہ ان کے باپ دادے کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ راہ جانتے ہوں تو ایسے ابا و اجداد کی تقلید کہ جو خود رائے راست کے نہ ہوں درست نہیں ہے لیکن جو ابا و اجداد رائے راست کے ہوں تو ان کی تقلید اللہ کا حکم ہے جس طرح کے پرن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر برحیم علیہ السلط وسلام کے مطالب فرمایا آبا خنیفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کیا میں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلط کے دین کی پیروی کی تو اس والدین کے اس طریقے کی پیروی درست نہیں ہے کہ جو طریقہ اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے خلاف ہو وہ لوگو یادین والے ہو الحمد تم پر لازم ہے کہ اپنی جان کی فکر کرو لا برکم منظل تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو گمراہ تم جبکہ تم خدراست رہو گے اللہ مرج حکم اللہ کے پاس دوڑ کر جانا ہے تم جمیان سبوں نے فیون حکم پھر وہ تمہیں بتائے گا بے ماں تم کن جو کچھ تم کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی وضاحت فرماتا ہے کہ ایسے معاشرے کے اندر جس میں بے شمار لوگ بےراروی کے شکار ہو تو تمہیں اپنے جانوں کی شکر کرنے چاہیے کہیں ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا شروع کرو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم راہ راستہ ہوگی تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے یا یادین امن ہو اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو شہادت و بینک گواہ تمہارے درمیان اذا حضر احدکم اور جب پہنچے تم میں سے کسی کو موت فین الت کے وقت اسنان دو شخص عدل منکم جو معتبر ہو تم میں سے او آ یا دو اور من غیر جو تمہارے سواہ ان ضرب تم پھر اور بھی اگر ہو حالت سفر میں زمین کے اندر مصیبت الموت پھر پہنچ تم کو ناگہانی موت تاہ بھی سونا کہ تم کھڑا کر دو ان دونوں کو ممباز صلاحات نماز کے بعد فیوقمان بلّہ پھر وہ دونوں قسمے کا اللہ کے نام کے یعنی تب تم اگر تم کو شبہ پڑے کہیں یہ جو آیات ہے اس میں ایک حکم کی وضاحت ہے اور وہ یہ کہ دوران سفر اگر کسی شخص کو موت آ جائے تو موت سے پہلے اس کو وسیعت کر لینی چاہیے اور وسیعت اسی چیز کا نام ہے کہ بھی میرے اوپر کن کن لوگوں کے حقوق ہے وہ میرے ورثہ میرے بعد ادا کریں یا میرے کن لوگوں پر حقوق ہے جو لینے ہیں چیزوں, چیزوں کے بارے میں وہ بتا دیتا کہ ورسہ پھر ان کی طرف رجوع کریں اور اس فصیت پر دو گواہ قائم کر لیں ان دو گواہوں کے بارے میں اگر میت کے ورثہ کے علاوہ دوسری فریق کو اعتراض ہو تو ان کو مسجد میں نماز کے بعد کڑا کر دیں اور ان سے قسم لے دیں اور وہ قسم یہ کریں گے کہ لا لشکری بھی سمنن سمنن کہ ہم ان قسموں کے بدلے کوئی پیسے نہیں لیں گے و لوگا نظربا اگرچہ کسی کو ہم سے کتنی ہی قربت کیوں نہ ہو وہ یہ بات واضح کر دیں گے کہ جو ہم شہادت دیتے ہیں یہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے غرض سے دے رہے ہیں کسی پیسوں کے بدلے میں نہیں شہاد ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھ پائیں گے اگر ہم ایسا کریں اِنَّا مِنَ تب تو ہم ہوں گے ہم بڑے گناہ گاہ اگر معلوم ہو جائے اعلی مستحب کا یہ, یہ دونوں حق بات کو دبا گئے گناہ کا انہوں نے کر دیا خان یقومان دو اور کڑے ہوں ان کے جگہ من ان لوگوں میں سے کہ جن کا حق دبایا گیا علیہ اللہ ان دونوں کے مقابلے میں جو زیادہ قریب ہو میت کے فیوق سے مان وہ اللہ کے نام کے پسم اٹھائیں کہ شہادت النا احقن شہادت ہی ہما کہ ہماری گواہی ان کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ معتبر ہے وہ ہمارا دینا اور ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے اگر ہم کریں تو ان نہ عزل منظالمین تب تو ہم بے انصافوں میں سے ہو تو ان دو گواہوں کی گواہی پر اگر میت کے ورثاء کو اعتراض ہو جائے کہ بے انہوں نے سچی بات دبا دی ہے اور پھر بھی جھوٹی قسم اٹھالی ہے تو جو میت کے قریب تر ایسے اعتراض کرنے والے رشتے ہیں تو پھر وہ اٹھ کر کے اس ٹھیک مسئلے کے بیان کرنے پر پھر وہ گواہی دیتے قسم کے ساتھ ذالقہ اجنا یہ بات زیادہ قریب تر ہے ایں یہ کہ تم ٹھیک ٹھیک گواہیاں دیا کرو گے او یہ خوف ہو تمہیں کم از کم یہ ڈر ہوگا ہم تو ردا ای مانو باد یہ کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان کے قسموں کے بعد اگر ہم نے کوئی جھوٹی قسم اٹھا لی تو میت کے واسام سے جو قریب تر ہے وہ اٹھ کر کے ہمام پہ اعتراض کر لیں گے تو اس خوف کی وجہ سے ٹھیک طریقے سے قسم پھر گواہی دو گی و ترہ سے ڈرتے رہو وسماؤ اور سمر کو اللہ اللہ تبارک وطالیہ نافرمانوں کو سیدھے راستے پہ نہیں چلاتا اور یہ بڑی نافرمانی ہے کہ سچ معلوم ہونے کے بعد بندہ اس کو آگے بیان نہ کرے بلکہ اپنے خواہشات یا ذاتی مفادات کے خاطر اس حق کو گٹمٹ کر کے یا دبا کر کے اس کو آگے بیان نہ کرے رحمان یوم کا یہ پندرہ رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سو نو سے لے کر آیت نمبر ایک سو سولہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکوم اللہ مبارک و تعداد قیامت کے کچھ حالات بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے اور ان پہ واضح ہو جائے کہ اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو مختلف زمانوں میں رسول بھیجے ہیں انہوں نے صرف پیغام رسانی ہی کی ذمہ داری ادا نہیں کرنی بلکہ قیامت کے دن انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر اللہ کی حضور یہ گواہی بھی دینی ہے کہ ہم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے اس پیغام پر نامناسب رد عمل کا اظہار کیا وہ لوگ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے اس نامناسب رویے سے منکر ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس نامناسب رویے اور جھوٹ پر پیغمبروں کو بطور گواہ کے پیش کریں گے کہ جن لوگوں نے اپنے خواہشات کو پیغمبروں کے تعلیمات کہا تو قیامت کے دن اللہ ان پیغمبروں سے برسر محشر پوچھیں گے کہ بھئی کیا میں میرے بندوں تک تم لوگوں نے یہ پیغام پہنچایا تھا اللہ کا احشیات ہے یوم یجما اللہ رسولا جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو فیولو بس اللہ فرمائے گا ماضا ہو جب تم کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا آلو پیغمبر کہیں گے لا علم لنا کہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے چھپی باتوں کا آنے والا اس لیے کہ پیغمبر کو تو اپنے بستی یا اپنے علاقے کے لوگوں کے بارے میں یہ علم ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی علم کامل اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان کسی دوسری انسان کے صرف ظاہر کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق صرف انسان کے ظاہر ہی ساتھ نہیں بلکہ انسان کے باطن کے ساتھ ہے دل کے ساتھ ہے کہ ایک انسان اللہ کو کتنا دل سے مانتا ہے رسول کو کتنا دل سے چاہتا ہے قرآن کو کتنا دل سے مانتا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ باتیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اس لیے پیغمبر کہیں گے کہ اے اللہ ہم علم نہیں تو سارے چھپی باتوں کا علم رکھنے والا ہے اس یا عیسیٰ جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن ایسا ابنیامتی علیہ کا یاد کر میرے احسانات کو جو تجھ پہ کیے والا والدتک اور تیرے والدہ پر اس اتوں کا جب میں نے مدد کی تیرے بیروہ القدس پاک روح کے ذریعے جہیل اسلام کے ذریعے ایک دوسرا احسان تو لمن ناس فی علم کہا اور تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں بھی اور بڑے عما ملی اب یہ ہے کہ بڑے عمر میں تو ہر شخص بات کرتا ہے تو یہ کون سی کوئی خاص خصوصیت ہوئی اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت تیسہ علیہ سلاد و جب اپنے آخری عمر کو پہنچیں گے جب دوبارہ آسمان سے نزول فرمائیں گے پھر ان پہ بڑھا آئے گا تو بڑھاتے میں بھی وہ جو بات کہیں گے وہ بات حالات اور حقیقت کے اہم مطابق ہوں گے عام بزرگوں کی طرح نہیں کہ بڑھاتے میں ان کا ذہن کمزور ہو جائے یہ ہر علیہ و کی ایک موجودہ ہوگا اور گود سے بات کرنا یہ تو ہر دسالیہ سلام پہ یہ وقت ہو گزرا ہے انشاءاللہ شاء اللہ آ جائے مریم میں وہ عز المت کا اور جب میں نے کہا تجھ کو الکتاب, الکتاب اور کتاب اور اور دانائی کے باتیں وہ تورا تول انجیلا و جو انجیل وہ از تخلق منتینی اور جب تو بناتا تھا مٹی سے کہے اپرے جانور کی صورت بھی ازنی میرے حکم سے فتن فی پسپوں مارتا تھا اس میں فتح و فیرم بھی ازنی پسو پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے وہ تبر اور تو ٹھیک کرتا تھا مادر زدہ اندھے کو ول ابرسا اور کھوڑ کے بیمار کو بھی ازنی میرے حکم سے یہ وہ معاع ہے جو اللہ نے حرقی علیہ السلام کو عطا فرما ہے وہ عز تو خر اور جب تو نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو بھی میرے حکم سے وہ عز کفق تو بنی اسراہیلا اور جب رو کا میں نے بنی اسراہیل کو ان کا تجھ پر سے بالبئی ناتے جب تے آیا ان کے پاس واضح نشانیاں فقال اللہ دین منهم تو کہا ان لوگوں نے جن میں سے کافر تھے انہاذا اللہ سے کچھ نہیں ہے یہ مدر یہ تو سرح جادو ہے تو ان لوگوں نے جو تیرے تقزیب کی تجھے نقصان پہنچانے کا ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی تیرے طرفداری کرنے والا تھا اور میں نے تجھے ان سے بچایا حرکت صلاح و سلام کے مطابق عیسائیوں نے چونکہ طرح طرح کے عقیدے بنائے رکھے ہیں کوئی ان کو اللہ کا بیٹا کوئی ان کو اللہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ عیسا میں نے تو آپ کے یہی احسانات اور انعامات کیے اور اس کے بدلے میں آپ نے لوگوں کو سامنے اپنے آپ کو بجائے میرے خدا پیش کرنا شروع کر دیا تو یہ وہ معجزات جو اللہ تبارک و تعالی نے بطور احسان کے حضرت والی کہ وہ مٹی سے مٹی کی گاری سے پرندی کا صورت بناتا ہاتھ میں پکڑ کر اس میں پھونک مارتا اور گھوڑنا شروع ہو جاتا اسی طریقے سے مادر دادا کے چہرے پر ہاتھ پھر دیتا اور وہ مادزدہ اندھا دینا ہو جاتا کھوڑ کی بیمار کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا وہ ٹھیک ہو جاتا کسی خبر کے پاس کڑا ہو جاتا اور کہتا حکم بے اللہ, اللہ کے حکم سے کڑا ہو جاتا تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا یہ وہ معجزات تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسالات وسلام کو عطا فرمایا معجزہ کس چیز کو کہا جاتا ہے اصل میں معجزہ اس خلاف عادت یا خرق عادت عمل کو کہا جاتا ہے جو بغیر ارادے کے اور بغیر اختیار کی اور بغیر کچھ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے پیغمبر کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے جیسے کہ حدیث و سلام پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا اور عیسال سلاط و سلام نے اس پرندے کو اپنے طرف سے نہ پر لگائے تھے نہ ان کے ٹھانگیں بنائی تھی نہ ان کے ناخن بنائے تھے نہ اس میں خون ڈالا تھا نہ ان کی آنکھیں بنائی تھی نہ اس کا دل و دماغ بنایا تھا نہ پیپڑے و غورے بنائے تھے تو یہ معجزہ ہے اسی طریقے سے بیمار کا ٹھیک ہو جانا اندھیرے کا ٹھیک ہو جانا میت کا زندہ ہو جانا تو یہ اشارہ حضرت عیشار کا ہوتا اور سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ کے حکم کی صورت میں موجود ہوتا تو معجوزہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پیغمبر کے ہاتھ سے خلاف معمول کو کام ہو جائے اور باقی لوگ اس طرح کی کام کرنے سے آج اس کو موجودہ کہا جاتا ہے اور ایسے ہی ایک فرق عادت کام اگر کسی نیک ولی کے ہاتھوں سے سرزد ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے کرامت اور موجودہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ یہ غیر اختیاری ہوتا ہے یہ اللہ کے آتاب ہوتا ہے تیسری چیز اس کے ساتھ ساتھ ہے اور وہ یہ کہ گناہ گار آدمی اور اللہ کے نافرمان لوگ اگر ایسے کسی کرتبوں کے مظاہرے کریں تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے وہ نہ موجودہ ہوتا ہے نہ وہ کرامت ہوتا ہے بلکہ وہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے کسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کرام میں سے کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ نہ فرائض کا پابند ہے نہ اس کے ہاں سنتوں کا کوئی رواج ہے خیال رکھتا ہے اس کا تو اور پھر بھی وہ ایسے کام کرتا ہے جب تو سمجھ لو اگر وہ ہوا پہ اڑتا ہوا تمہیں دکھائی دے پانی پر تیرتا ہوا تمہیں دکھائی دے آگ میں چلانگے مارتا ہوا تمہیں دکھائی دے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان ہے اس لیے کہ اللہ کے مدد کا شامل حال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بندہ اللہ کے حکموں کا پابند ہو اور اللہ کے پیغمبر کے طریقوں کے پابند ہو جو بندہ اللہ کے حکموں کا پابند نہیں اور اللہ کے رسول کے طریقوں کا پابند نہیں اور پھر بھی وہ ایسے کرتب دکھاتا ہے تو وہ شیتان اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے وہ عز افائی تو اور جب میں نے دل میں ڈالا تیرے دوستوں کے ان آمنو بی و کہ ایمان لا پر اور میرے رسول پر قالو تو وہ کہنے لگے امن کے ہم ایمان لائیں وہ شد اور اللہ جو گوار ہیں یہ کہ ہم پھر ہی فرمامردار ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرے دوستوں کے دلوں میں تیرے فرما اور میرے اوپر ایمان لانے کا جو عنصر ہے وہ میں نے پیدا کیا تھا حواری جب کہا نے دوستی جب کہا ہوں یا ایس ابنا مریما ایسا بیٹھے مریم حل تفیو اور کیا کا رب یہ کر سکتا ہے اتارے ہم پر دسترخان آسمان سے جس ٹکانا جگہ لگایا لگا ان کے اس سوال کے جواب میں قال حضرت اسلام نے اللہ سے انکن تم اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر. یعنی اللہ ایسے سوال مت کیا کرو اور ہم چاہتے ہیں ان کی اس میں سے و ان اور یہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے و نا علم جان لے ان خدنا یہ کہ تو ہم سچ کہا وہ نکون علیہ ہم شاہدین اور ہم رہیں اس بات پر گواہوں میں سے کہ بھئی ہمارا رب سب کچھ کر سکتا ہے تو اس وجہ سے اے عیسہ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارا رب ہمارے لیے یہ سب کچھ نازل کر سکتا ہے اور کیا نازل کر دے گا تو قانا حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلم نے کہا سب نے مریما کہ اللہ اللہ رب بنا اے ہمارے رب حنظر تو ہم پہ دسترخوان نازر کر دے آسمان سے تکون لنا عیدا جو, جو ہو ہمارے لیے عید اول ہمارے پہلو کے لیے اور ہمارے چیزوں کے لیے عید کا منع ہوتا ہے تہوار خوشی کا موقع بآتم منت اور یہ تیرے طرف سے تیرے قدرت کی ایک نشانی ہو ورزق ورزقنا اور ہمیں رزق دیجیے ون تحر تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے نے فرمایا امنی منظم علیکم بے میں اتاروں گا اس دستخان کو تمہارے پر فرما یقف من منکم جو بھی تم نے سے نہ شکری کرے گا اس کے بعد بے شک میں عذاب دوں گا اس, اس کو ایسے آزاد من العالمین جو کسی کو نہ دوں گا میں سارے جہان والوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو منہ مو مانگا موجودہ تم نے مجھ سے مانگا ہے اللہ میں نے دعا کی ہے لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے نازل ہونے کے بعد اگر تم نے انکار کیا تو پھر تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی اس لیے کہ جب تمہاری مرضی کے مطابق سامنے موج سے آگے اور تم انکار کرتے ہو پھر تم باغی ہو اور باغی کے لیے اللہ کے ہاں سے پھر سزا سزائے موت ہے تو کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ حرط عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اس دفتر خان کے کو نازل کرنے کے لیے اللہ سے اس تیار کہنے کے لیے تو بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان کے متعلقین نے اللہ کے اس دمبی کو سنا اس دمکی کو سنا تو انہوں نے پھر حر عطیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ایسا بے شک نازل نہ ہو اس لیے کہ ہم کمزور ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض انکار کر لیں تو پھر موت سے ہم کے ہو جائیں گے لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام نے دعا کی تھی اور وہ دسترخوان ان پر نازل ہوا تھا جس پہ لگا لگایا اور سج سجا سجایا تیار کرانا تھا تو مو مانگا معجزہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر سے مانگتا ہے اور وہ مو مانگا معجزہ اگر ان کو عطا کیا جائے اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان لانے میں تصاحل سے کام رہتے ہیں تو پھر اللہ ایسے قوم کو زندہ نہیں رہنا چاہتا واخرداوانا الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكونوا لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك لام غ سور مائدہ کی یہ آخریو آخر سولہ اس, اس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے عیسائیوں کے اس ابھی کو باطل قرار دیا ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام کے متعلق اختیار کیا اور وہ یہ کہ لوگوں نے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام کی تصویریں بنائی اور ان کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی اور وہ کہنے لگے کہ بھائی یہی حضرت عیسیٰ صلاحت والسلام کے تعلیمات ہے ہمیں اس بات کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائی کی ایسا کیا تمہیں لوگوں کو کہا تھا کہ وہ تجھے اور تیرے والدہ کی پوجا کرنا شروع کریں اللہ کو چھوڑ کر تو حضرت سلا تو سلام انکار کر لیں گے یہ عرض کرتے کہ اگر میں نے ایسے کوئی حکم ان کو دیا ہو تو تو جانتا ہے وہ جو کچھ ہے میرے دل میں پرورتگار تو جانتا ہے کہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا تو میں ان کو پھر دعوت دیتا رہا پھر جب آپ نے مجھے اٹھایا پھر تو یہ ان کا خبردار اور نگران تھا کہ انہوں نے میرے بات کیا کیا ہے ربی کریم یہ جو میرے بات نافرمان بن چکے ہیں اگر تو ان کو سزا دے تو بھی یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر لیں تو, تو زبردست حکمت والا ہے تو ہر طیسا علیہ السلاۃ وسلام اپنا یہ جواب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کریں گے ناج اللہ اشار ہے وَإذْ قَالَ اللَّهُ اور جب کہے گا اللہ یا ایسا مریم اے عیسی بیٹے مریم سے چرا لو مجھ کو وہ امیہ اور میرے والدہ کو الہین دو معبود من دون اللہ نے دو مبود مندون اللہ کو چھوڑ کر حضر حضرتی سبحانہ کہ اللہ تو پاک ہے ماں لی مجھ کو لائق ہی نہیں ان یہ کہ میں کہوں ماں ایسی بات کے جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہ پہنچتا ہو ان کن قلتو اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوگی تو فقہ عالم تو پرورتگار تجھے ضرور معلوم ہے اس لیے تالم و ماں کی نسب تو, تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے عالم و ماں کی نفسی نفسی پرورتگار جو کچھ تیرے ہاں ہیں میں اس کو نہیں جانتا انہ کا انت اللہ منو بے شک تو ہے سب کچھوں کا جاننے والا،, والا ما کل تو میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا ماں امر تنی دی جس کے مجھے حکم دیا تھا اور جو مجھے حکم دیا تھا وہ یہی بات تھی انے ربدی و رب حکم کہ تم بندگی کرو اللہ کی جو میرا بیرب ہے اور تمہارا بیرب ہے میں نے تو ان لوگوں کو یہی دعوت دی ترا كنت عليهم اور میں ان سے خبردار رہا ماضم تو فیہم جب تک ہم میں رہا فلما توفیتنی پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا كنت انتر رقیب عليهم تر تو ہی ہے ان کا خبر رکھنے والا یا ان پر نگہبان وان تالا کل شیء اور تو ہی ہے ہر چیز کا خبر رکھنے والا فحضرتی عیسی علیہ الصلوۃ قیامت کے دن ان نظریے کا نفی فرمائے گا کہ جو نظریہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے بعد اپنے طرف سے بنا کر اور پھر اس نظریے کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منصور کیا کہ یہی حضرت عیسیٰ کے تعلیمات ہیں حضرت عیسیٰ پرورتگار اگر تو ان کو عذاب دے تو بھی وہ تیرے بندے ہیں وہ انتا فل ہوں فن نہ الحکیم اور اگر تم معاف کر دے ان کو تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے میں آتا حاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ع فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے امت کے لوگوں کے بارے میں سوال کریں گے جو بہاروی کے شکار ہو چکے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اللہ کے دین کے بارے میں غلو سے کام لیا تو جب مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگوں نے یہ جو طریقہ اختیار کیا آپ نے ان کو ان باتوں کی تعلیم دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے وہی جواب عرض کروں گا جو میرے بےکر جواب یعنی حضرت عیسیٰ کا ہوگا کہ پرورتگار جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا ان کو تیرے طرف دعوت دیتا رہا جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا پھر انتہا کل شہید پھر تو ہی ہر چیز پہ خبردار رہے کہ میرے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ہے اور میں یہی کہوں گا کہ اگر تو ان توار کو سجا دے تو بھی یہ تیرے بندے ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی تیسرا آ نہیں سکتا وہ انتا فر لگا تم کو معاف کر دیں تو انتلا عزیز الحکیم جو تو, تو ہی زبردست حکمت والا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ سرمایہ کی میری یہی جواب دوں گا صحیح احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہوں گے خوزک اثر پر پانی پینے کی غرض سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ بھائی میری امت کے لوگ اتنے بڑے تعداد میں ہیں جب وہ قریبہ پہنچیں گے تو فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں گے ایک آڑ قائم کر دیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ ان کو میرے تک پہنچنے دو اس لیے کہ یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں تو فرشتے کہیں گے کہ یا محمد لات تو, تو نہیں جانتا کہ تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعت اجازت رکھی تھی تو ان بداعت کی ایجاد کرنے کی وجہ سے اب یہ اس بات کے مستحق نہیں رہے کہ یہ اب کے ہاتھوں سے حوضے کو سر کے آبی شفا پی سکے اور معظم اللہ فرمائے گا یوم ينفع الصادقین الصدقهم یہ ہے وہ دن کہ جس دن کام آئے گا سچوں کو اس کے صدق کی سچائی لهم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے ان لیے باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں خالدین فيها ابدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ربی اللہ عنہم اللہ راضیہ و ان سے ورضوا عنه اور وہ راضی ہوئے اللہ سے زادک الفوز العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی اللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں کے اور زمین کے وما فی ان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ آلہ قدیر اور وہ ہر چیز پے قادر ہے لہذا جب زمین اور آسمان اللہ کے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اللہ کے تو بے بہتر بندگی بھی صرف ایک ہی اللہ کا حق ہے عبادت بھی ایک ہی اللہ کا حق ہے مدد مانگنا بھی ایک ہی اللہ کا حق ہے لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کا حق کسی اور میں جان کر اور سے سوال کرنا شروع کر لیتے ہیں ماننا شروع کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ ہمیں اسی طرح سے دے سکتے ہیں جس طرح اللہ دیتا ہے تو یقینا یہ اللہ کا حق دوسروں کو دینے کے متعدد ہے اور اس پر اللہ انتہائی ناراض ہوتا ہے حلوم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آتا ہے کہ کیا کے دن جب جنتوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمی ہی اپنے بد آماریوں کی سزا بگتنے کے وارض جہنم پہنچ, پہنچ جائیں گے تو اللہ جنتوں سے پوچھے گا میرے بندو تمہیں کیا چاہیے تو جنتی عادت کریں گے کہ پروتکار تو نے ہمیں عذاب جہنم سے بچایا ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مان کیا ہمیں بھلا کیا چاہیے اس کے سوا اللہ پھر پوچھے گا پھر یہی جواب میں وہ دیں گے اللہ پھر پوچھے گا تو پھر وہی لوگ ارض کریں گے اللہ پوچھے گا کہ اپنوں میں سے جو عالم ہے ان سے پوچھ لو کہ ضرورت ہو سکتی ہے تو وہ اپنوں میں جو عالم ہیں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو جاننے والے وہ ان سے سوال کریں گے کہ بے اللہ ہم سے سوال کرتا ہے ہم اللہ کو کیا جواب دیں بار بار اللہ پوچھتا ہے تو وہ کہیں گے کہ بے اپنے اللہ سے یہ عرض کرو کہ اے اللہ تو ہم سے رضی ہو جائے تو جب اللہ پھر پوچھے گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں سب کچھ مل چکا لیکن اب تو ہم سے راضی ہو جا یہی تیرا بہت بڑا احسان ہوگا ہم پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا فلا تموتو ابدا کہ اب تم سدا جنت میں زندہ رہو کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی احادیث میں آتا ہے وہ انت سر فلا تسقمو ابدا اور یہ کہ سدا صحت مند رہو کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی وہ فلا تحرم ابدا اور یہ ہمیشہ نعمتوں سے مستفید ہوتے رہو تمہیں ان نعمتوں سے محروم نہیں کیا جائے گا فلا تخرج ابدا اور لیے جنت میں داخل ہو جاؤ کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا اس لیے کہ ربی تم کو میں تم سے راضی ہو چکا ہوں تو احادیث میں آتا ہے کہ جنتی جب اللہ کی اس رضامندی کے ارشاد کو سنیں گے تو وہ جنت کے نعمتوں سے اللہ کے ارشاد کو بالا سمجھ لیں گے اور اس پر ان کو زیادہ خوشی ہوگی جنت کے نعمتوں کے ملنے کے مقابلے میں بھی کہ بھائی اللہ ہم سے راضی ہوا تو جب اللہ ہم سے راضی ہوا تو پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ناکامیوں سے ہمکنار نہیں کرے گا اس لیے جب بندہ مانگے تو اللہ سے اللہ کے رضا رضامندی مانگ لیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا جب اللہ راضی ہو جائے گا تو جن سے اللہ راضی ہو جائے اللہ کبھی بھی ان کو محرومیوں کا شکار نہیں ہونے دے گا یہاں پہ سورہ انعام سورہ معاہدہ نے اختتام کو پہنچا وہ اخنہ